ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا عليه وسلموا تسليما اللهم على محمد وعلى ال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد الحمد لله اج ستائیس دسمبر دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن پران کلاس نمبر ایک سو چھپن میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور سات کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ یہ ہمارا آج کنزیکٹو چوتھا لیکچر ہے اور تقریباً ساڑھے چار گھنٹے کی گفتگو اس ایشو پہ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین کے نام سے ایک سو چار اے اور ایک سو چار بی اور آج انشاءاللہ تعالی آخری لیکچر ہوگا اس کانٹیکس میں ایک سو چار سی جس میں میں نے رزق کی تقسیم کا ایشو اور مطلع تقدیر اور اس میں جو دو ایکسٹریم رائے پائی جاتی ہیں امت کے اندر جبریہ اور قدریہ کی ان کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اور انشاءاللہ آج یہ گفتگو ہماری کنکلوڈ ہو جائے گی اور تقدیر کے حوالے سے ہم نے آٹھ سب ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کرنے شروع کیے سات ٹاپکس ڈسکس ہو چکے ہیں آج انشاءاللہ شاء اور آخری ٹاپک ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ اللہ ان پچاس کراس ریفرنسز میں سے آخری تیرہ کراس ریفرنسز ڈسکس کریں گے پرانے پاک کے اور یہ الحمد ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ ہمارے پاس تقدیر کے ایشو پہ یہ ویڈیو بک انشاءاللہ اللہ بن جائے اب اللہ کا نام لے کر آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور آج یہ ایک ہی ٹاپک ہے جو ڈسکس ہونا ہے اور وہ آٹھواں ٹاپک ہے اللہ نے قرآن حکیم میں انسان کو ہمیشہ کی کامیابی کا معیار بالکل کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے آمد. الحمدللہ اس حوالے سے پہلا کراس ریفرنس جو ریفرنس نمبر 38 ہے ہماری جو آ... کانٹینیوس نمبرنگ کے اعتبار سے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اف غیر دین اللہ يبغون کیا یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں ولہ اسلم من السماوات والارض جبکہ ہر چیز اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے جو بھی زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں چاہے آسمانوں میں کوئی شہ ہے چاہے زمین پر سب اللہ ہی کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے تو و کرہن چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالی کی وہ فرما بردار ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں انسان اور جن شامل نہیں ہیں اور ان کی بھی صرف وہی چیزیں شامل نہیں ہیں جن میں ان کو اختیار دیا گیا اور جن میں اختیار نہیں دیا گیا وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خود بخود پابند ہیں مثلا ہمارے ناخن بڑھتے ہیں ہم اپنے ناخنوں کے بڑھنے کو روک نہیں سکتے بالوں کے بڑھنے کو نہیں روک سکتے اور یہ ابرو کے بال آپ دیکھ لیں آئی بروز یہ نہیں بڑھتے پلکوں کے بال نہیں بڑھتے ورنہ یہ کاٹنے پڑ جائیں تو بڑی مصیبت ہے تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں لیکن جو انسان کو ول دی گئی آخرت کے اعتبار سے دنیا میں نیک کرنے کی اور برائی سے بچنے کی اس حوالے سے انسان کو اور جنوں کو اختیار دیا گیا ہے اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو طلب بد کرو جبکہ زمین و آسمان میں ہر شے اللہ تعالی کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے یعنی اسلام کو فالو کرتی ہے اور اسلام کا مطلب ہی یہی ہے تو سبمٹ یور ویل ٹو اللہ اپنی ویل کو اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرنا اسی کو اسلام کہا گیا تو زمین وسمان میں ہر شے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے وہ سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں وہ اللہ اور ہر شے کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وہ ان ضلع علیہ وما ان علی اور جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی یہ پرانے حکیم اور جتنی چیزیں نازل ہوئی تھیں اس پران سے پہلے چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہوں وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور انہی سے بنی اسرائیل ہیں بل اسباط اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان پہ جو کچھ نازل ہوا ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں خصوصاً وما تموسا جو ان کی اولاد میں سے موسا علیہ السلام کو دیا گیا یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ و اور عیسیٰ علیہ اسلام کو یعنی نیو ٹیسٹمنٹ ون نبی یونہ نہ ربہم اور جتنے بھی نبی ہیں جو رب کی طرف سے آئے ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں ان پر جتنی چیزیں نازل ہوئی ان پر ہم ایمان لانے والے ہیں لال فربین احدم منہم ہم ان میں سے ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں ایز فار ایز ایمان اس کنسرن تمام نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں یہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ قرآن پاک خود ہی کہتا ہے آ, تیسرا پارا شروع ہی اس سے ہوتا ہے تل کر رسول بول نباد مالا باد یہ اللہ کے رسول ہے اور ان میں سے بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے تو یہ فضیلت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے ہم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور بالکل ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موسی علیہ السلام اور تمام نبیوں پر وہ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سر تسلیم ہم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور اب وہ آری شعرا آفاق آئے جو ہم نے اپنے منج میں بھی لکھی ہوئی ہے وہ میں اب تبھی گئی اسلامی دینا اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوا دنیا میں اس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہا فلحی يُقْبَلَ بلا بن ہوا ہوا فی الآت من تو اس سے قیامت والے دن اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت والے دن خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا اور اسی سوریہمران میں وہ آیا امین عند اللہ اسلام بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے تو جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا تو یہ یہود و نصارہ کو کہا گیا جنہوں نے انبیاء کے نام کے اوپر خود فرقے بنا لیے ہوئے تھے کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہتا تھا کوئی یہودی کہتا تھا جبکہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کرنا ہے اور یہی اسلام تمام انبیاء کرام علیہ وسلام کا دین ہے اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے بانی نہیں دین اسلام کا بانی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے پروفٹ ہیں پیغمبر بن کرایہ وہ سلسلہ نبوت جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا بالآخر وہ مکمل ہوا امام قائدات سعید شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ماکان محمد العبا احدال ملا کے رسول اللہ و خاطم النبیم سورت الحضاب آئد نمبر چالیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے بات نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کی مہر ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں ختم فرمانے والے بھی ہیں سلسلہ نبوت کو اور اس کی مہر بھی ہیں اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی اور چیز ایڈ کرنا جرم برقی سوالے سے جو قادیانیوں کا اعتراض ہے اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے تقریباً چالیس منٹ کی خاتم النبیین والا جو ایشو ہے خاتم اور خاتم کا جو وہ دھوکہ دیتے ہیں مثلا نمبر چالیس کے نام سے تو یہ بھائیو 38 نمبر ریفرنس اور اب انتالیس نمبر ریفرنس سورہ قاب کی آیت نمبر سینتیس کہ حق کون قبول کرے گا یہ دعوت حق کس نے قبول کرنی ہے قرآن کی دعوت کس نے قبول کرنی ہے ان فی دال کا لذکر لمن من قان قلب بے شک اس قرآن میں ہے نصیحت اس کے لیے جس کا دل زندہ ہو او السما یا پھر وہ بات متوجہ ہو کر سنیں وہ شہید اور وہ پوری کنسنٹریشن رکھ رہا ہو بات کو غور کے ساتھ سنیں اس کے لیے بھی قرآن میں ہدایت موجود ہے دو طرح کے لوگوں کے لیے یا تو وہ جس کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ابھی اس کی جو طبیعت ہے وہ مسک نہیں ہوئی اس کے لیے ہدایت ہے اس کتاب کے اندر یا پھر اس کے لیے ہدایت ہے کہ جو بات کو متوجہ ہو کر سنے کان لگا کر اور وہ متوجہ بھی ہو تو اسے بھی اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی اب پہلی بات کی مثال جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے پہلی دفعہ حق سنا فوراً قبول کر لیا کیوں قلب زندہ تھا لمن کا نہو قلب دل تو سب کا ہوتا ہے جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو مستق شدہ نہ ہو اور دوسرے کی مثال او القسم ہوا شہید یا وہ بات پھر سن لے اور متوجہ بھی ہو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی اس کی مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نمائیں 6 سال لگے ایمان قبول کرنے میں لیکن بات متوجہ ہو کر سنی دل میں گھر کر گئی تو یہ دو ڈفرنٹ اپروچز ہیں ایک تو ہے جو بالکل قلب سلیم رکھنے والا ہے اسے فوراً حق قبول کرنے کی توفیق مل جائے گی اور اگر کسی کی نیچر پرورٹڈ ہو چکی ہے تو وہ بات کام لگا کر متوجہ ہو کر سنے اسے بھی ہدایت مل جائے گی لیکن جب کسی نے بات ہی نہیں سننی اس کے لیے پھر ہدایت کوئی نہیں ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اگلی آیت میں سورت الانام آیت نمبر 36 ریفرنس نمبر 40 ان نما یس تجیب بے شک حق بات تو وہی قبول کرتے ہیں جو بات کو کان لگا کر سن لیتے ہیں اور جو بات نہیں سنتے اللہ مؤتا سما الجاؤن اور جو مردہ ہو چکے ہیں جو بات نہیں سنتے ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ مردہ ہے چلتے پھرتے بس انسان ہے مردہ ہے تو مردوں کو تو اللہ تعالی قیامت کے دن ہی اٹھائے گا سما الجاؤن اور پھر پلٹ کر کسی کی طرف جانا ہے یعنی جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مردے ہیں مردے ہیں جو اپنی عقل کو انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ ہے انٹلیکٹ عقل اس کو استعمال کرنا ہے تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا کہ حق اس نے ہی قبول کرنا ہے جس نے بات سننی ہے تو ان ساری آیات کے اندر جبریہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو دوست کی بنانا ہے باز اللہ یہ ان کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے خیالات ہیں ان کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہے جو بات کان لگا کر سنے گا وہ تو بات قبول کر لے گا اور یہی اسی کی ڈیٹیل پچھلی دفعہ آئی تھی کہ دوست کی آمد والے دن کیا کہیں گے وقال الع کناقل کی کہیں گے دوزخ میں پہنچ کے اگر ہم دنیا میں بات کان لگا کر سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج ہم دو میں نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انڈورس کیا جائے گا فارفم بھیم انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا تو سخت علی منحاب پس پھٹکار ہو اب ان دوستیوں کے اوپر انہوں نے اپنا اصلی جرم مان لیا ہے اصلی جرم کیا ہے کہ بات نہیں دنیا میں سنی اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کسی کو حق بات بتائی جائے وہ کہنا جی گال نہیں سننی اکثر میرے بارے میں بھی کہنا علی جی گال نہیں سننی علی جی گال نہیں سننی جو بھی بندہ کتاب و سنت کی دعوت حق لے کر دنیا میں دعوت کی کوشش کرے گا اس کے بارے میں یہ پراپو گنڈا کیا جائے گا یار اگر آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہو تو آپ کو تو بڑا اعتماد ہونا چاہیے کہ جی الحمدللہ ہم حق پر ہیں ہم کوئی بات بھی کسی کی سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو قبول کریں گے لیکن دل بےمان تے ہوجتا ٹیر اگر کسی کا دل بئیمانی پہ اتر آئے تو اس کے لیے پھر بہانے بہت ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ بات وہی سنے گا جو وہی حق قبول کرے گا زبردستی اللہ تعالیٰ نے, نے کو ہٹ کے نہیں پیڑنا کسی کو کہ گھول کے کسی کو پلا دیا جائے کہ یہ لو اس کو قبول نہیں ودینا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں ایمان کسی کو دینا ایمان اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے کائنات کا الٹیمیٹ فیصلہ جنت اور دوزخ کا ایمان کے اوپر ہونے والا ہے تو یہ بھائی آپ کو فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے نہیں ملیں گے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور دیکھیں نا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہاں سے اٹھے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا کتنے انہوں نے مذہب بدلے یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوں گے جی تُس پہ ایسے آئے ہوئے ہوئے تو میں ان کو حضرت سلمان فارسی کی مثال دیتا ہوں ان کو بھی لوگ کہتے ہوں گے جی پہلے آتش پرس پھر جناب یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر مسلمان آپ پتہ نہیں آپ نے قادیا ہونا ہے آج کے مولوی ہوتے ہیں تو ان کو یہی پٹی پڑھا رہے ہوتے ہیں نا جس طرح یہاں کوئی کتاب و سنت کے منش پہ آتا ہے تو اس کو اس قسم کی ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہ سلمان فارسی نے بھی تو چار مذہب بدلے ہیں تین مذہب بدل کے حق تک پہنچے ہیں تو ان کو بھی اس ٹائم بھی لوگ کہتے ہوں گے یار تیرا تو کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے تو حق کی تلاش کے لیے آپ کو ایفرٹ تو کرنی ہوگی جیسے ہی کوئی حق بات پتا چلے تو اسٹپ بائی اسٹپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اب بھائیو اگلا ریفرنس جو ہے یہ قرآن پاک میں انسان کی زندگی کے جو فلسفے کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے یہ ایپکس ہے سورت الحدیث کی آیت نمبر بیس سے لے کر تیئیس تک اور یہ وہ آیات ہیں جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر اکاون میں بھی بیان کی تھی رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اور یہ قرآن پاک میں فکر آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کی بےسبادی کے اعتبار سے قرآن پاک کا ایپیکس ہے یہ سورت الحدید آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک ریفرنس نمبر 41 ون آپ کا مو انم الحیات دنیا جان لو بے شک دنیا کی زندگی لائبو و یہ تو محض کھیل اور تماشا ہے و زی ن و تقاق روم اور آرائش ہے اور آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے وہ تقاط رم اور مال کی کسرت و اور اولاد کی کسرت یہ رومل لائف سائیکل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے بعد پلانٹ لائف سائیکل بتایا جائے گا اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا کہ پودے کی زندگی بھی اس طرح وہ ہسٹوگرام ہم کہتے ہیں اسے کی لینگویج میں کہ پودے کی زندگی بھی بالکل اس طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہے پھر ایپس ایپ پہ پہنچتی ہے اور پھر آخر میں ختم انسان کا بھی لائف سائیکل اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے بیلشیپ جان لوبیشن دنیا کی زندگی ہے کھیل یعنی بچپن میں جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو کیا کھیل کود اس کے پیچھے سنس کوئی نہیں ہوتی بس کھیلنا مقصد ہوتا ہے وہ ہوں جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا کھیل عام کھیل نہیں رہتا وہ تماشا بن جاتا ہے اور بسا اوقات اس کے اندر سیکچل چیزیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں جب تھوڑی سی انسان کو ہوش آتی ہے تو اسے کہا گیا اللہ یہ وہ تماشا ہے جس میں سینس بھی ہو پھر اس کے بعد اگلی سٹیج میں جب انسان بالکل جوانی کی پیک پہ, پہ پہنچتا ہے پھر کیا فیشن کرنا آرائش کرنا ہر وقت یہ کوشش میں لگے رہنا کہ اچھا دکھے وہ زینت ہوں اور زینت اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب انسان اس ایپکس پہ, پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے اب میرے پاس مال ہونا چاہیے کسرت اولاد وہ قبائلی سسٹم میں تو جتنے بیٹے اتنی طاقت تو اب انسان جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے وہ تفاقرم تمہارا آپس میں فخر جتانا وہ تقاصر فل اموالی اور مال اور اولاد کی کثرت یہ ہے آخری معاملات انسان جو اپنی پیک دیکھتا ہے وہ اس اعتبار سے پھر اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے اب ذرا سنیے پلانٹ لائف سائیکل بھی بالکل اس طریقے سے ہے مسل غی <غیزن> یہ بالکل اس کی مثال ہے اس بارش کی سی آ کفار نبات جو کہ کسان کو خوش کر دیتی ہے جب وہ اس کے پودے کو اگاتی ہے سم یو اس کے بعد وہ پودا پک جاتا ہے وہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے گندم کی فصل فتراہ مسفرا پھر تم دیکھتے ہو اس کو سرد یہ کسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو محنت کی تھی وہ رنگ لائی پوری تیک پہ پہنچ جاتی ہے لیکن پھر اینڈ کیا ہوتا ہے فما اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے بھوس بن جاتی ہے جب ظاہر ہے کہ کاٹ لی جاتی ہے فصل اور پھر زمین کے اوپر بھوسا رہ جاتا ہے انسان بھی الٹیمیٹلی اس طریقے سے اپنا لائف سائیکل گزار کے زمین تک پہنچ جاتا ہے لیکن بفل آخرت آزاد ان شدید یہ دنیا میں تو سب نے لائف سائیکل یہی گزارنا ہے چاہے کوئی بڑے سے بڑا انسان ہے یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسان ہے لیکن آخرت برابر نہیں ہے فل آخرت یا شدید تو آخرت میں یا تو شدید اذاب ہونے والا ہے لیکن عذاب کا ذکر پہلے کیا وہ مغفرت بن اللہ علیہ یا پھر دوسری صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور اس کی رضامندی ہوگی وہ ملحیات دنیا اللہ بتاع اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کو دعوت ہے ربو دوڑ لگا دو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے و جنتم السماء والارض اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کی طرح اتنی بڑی جنت الدین آ من لیکن وہ تو سجائی گئی ہے تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں باللہ اللہ پر ورسولی اور اس کے رسولوں پر ذالک فضل اللہ مئی یہ اللہ یہ کا فضل ہے وہ جسے عطا فرمائے فغ العظیم اور اللہ تعالی فضل فرمانے والا ہے بڑا عظیم فضل فرمانے والا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اسی کو ملے گا جو کوشش کرے گا و اللہ دینا جادوفین اللہ اس آیت کو کبھی نہیں بھولنا سورت العدکبوت کی آخری آیت جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے اور امنا ہدع نہ سبیل بے شک ہم نے تو راستہ واضح کر دیا ہے اما شاہ کے رہوں اما کپورا چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے لیکن آخرت اسی کی اچھی ہونے والی ہے جو اللہ اور اس کے انبیاء کرام علیم کی اطاط کرنے والے لوگ ہوں گے ماں صاب ام مصیبت اب وہ فلسفہ رہا ہے کہ انسان کو جو تکلیفیں آتی ہیں کوئی مصیبت نہیں ہے جو نازل ہوتی ہے زمین پر ولافی انگھسی کی انگسی اور نہ کوئی مصیبت یہ کہ وہ تمہاری جانوں پر نازل ہوتی ہے زمین پہ بھی کوئی آفت آئے چاہے وہ زلزلے کی شکل میں آئے سیلاب کی شکل میں سونامی کی شکل میں آئے کسی بھی فارم میں جو بھی زمین پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کسی ایک انڈیویجل انسان کے اوپر جو کوئی تکلیف آتی ہے کوئی بھی تکلیف ہم <وَتْثَمَرَان> ضرور آزمائیں گے انسان کو تھوڑے سے خوف سے غم سے اور جان اور مال کے نقصان سے لیکن وہ جج کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے کون ہیں وہ بتا دیا اندا اللہ انہی راج جو کہتے ہیں ہم خود بھی اللہ کے لیے ہم نے پلٹ کر اس کے پاس ہی جانا ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی مصیبت بھی یہ بھائیوں یہ آئے اس اعتبار سے انسان کا قبلہ درست کر دیتی ہے کہ انسان ٹینشن نہ لے اللہ کی طرف سے آئیوی گی تکلیف کے اوپر ورنہ تو انسان کڑ کڑ کے مر جائے گا سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا اللہ تعالیٰ فرما ہے کوئی مصیبت بھی چاہے زمین پر آئے یا کسی کی جان پر اللہ فی کتاب من قبل ان نبر وہ تو لوہ محفوظ میں اللہ نے پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو پیدا کرے یعنی وہ پلانڈ ہے انسان پہ جو حالات و واقعات آنے ہیں نا وہ پلانڈ ہے اللہ یہ ہے تقدیر امال کے اعتبار سے نہیں اوری بات جو انسان پہ مصیبت اور پریشانی آتی ہے جو اس کے دو سرکمسٹانسز آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ تو ہم نے پہلے ہی لکھ لیے ہیں ان ذالک کا اللہ یسیر اور یہ ٹینشن نہ لینا بے شک اللہ تعالیٰ پہ یہ بڑا آسان ہے کہ وہ ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے ڈیوائن نالج کے ذریعے وہ چیزیں لکھ لی ہیں اور اس کا مقصد کیا تھا کوئی پرسنل نوٹس بنانا نہیں یہ ہے مقصد لکھ لا مَا فَاتَكُمْ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم مت افسوس کیا کرو جو تم سے جاتا رہے وَلَا تفرح بِمَا آتَاكُمْ اور مت اکڑا کرو اس پر جو تمہیں دے دیا جائے یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا کمال ہے کس کو غریب رکھا تو اس نے رکھا کسی کو دے کر آزمایا کسی سے لے کر آزمایا واللہ لا اللہ کلہ مختالب فخور اللہ تعالی کو کوئی بھی متکبر شیخی بگاڑنے والا پسند نہیں ہے یہ بھائی بھائیوں کڑ کڑ کے انسان مر جائے اگر یہ آیات نہ ہو قرآن پاک میں اور یہ آیت قرآن پاک میں اور کہیں نہیں آئی سوائے سورت الحدید کے کہ جتنی تکلیف اس زمین پر آئے یا انسانوں پر اللہ کے خلاف کبھی بھی دل میں شکوانا آئے یہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانا ہے تو چاہے تنگی ہو یا آسانی ہو اس کو اللہ تعالی کی طرف منسوخ کیا جائے لیکن اپنی کوشش جاری رکھے اور رزق کے حوالے سے چونکہ میں گفتگو ڈیٹیل سے پہلے کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 103 اسی کے کانٹیکسٹ میں وہ جسے شوق ہو تو وہ دوبارہ دیکھے تو اب اسے یہ باتیں انشاءاللہ شاء سمجھ گی اس میں بھی میں نے یہ آئے کی تھی کراس کے طور پر تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک ہونے والے جو حالات ہیں ان کو اپنے ڈیوائن علم کے ذریعے پہلے ہی لوہے محفوظ پہ لکھ لیا ہے یہ تکلیف کا آنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے واقعی پری پلانڈ ہوتا ہے کسی کی جوان اولاد کا لے لینا کسی کو جوانی میں بیوہ کر دینا کسی کو لا علاج مرض کا ہو جانا یہ تمام ایشوز اللہ تعالی کی طرف سے پری پلانڈ لیکن جہاں تک آمال کا تعلق ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی طرف منسوخ کیا جائے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کروایا انسان سے اب اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیں بغیر اس کے کی ریزیملس کیے بغیر اینالوجی بنائے ہوئے کوئی اگر کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پورا سال نہیں پڑھتا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب پیپر قریب آتے ہیں تو اس کا ٹیچر اسے بلا کر پروفیسر کہتا ہے کہ بیٹا نے اس دفعہ فیل ہو جانا ہے اور واقعی وہ فیل بھی ہو جاتا ہے تو جب وہ فیل ہو جائے گا وہ کیا کہے گا کہ میں نے اس لیے فیل ہوا کہ ٹیچر نے کہا تھا کہ نے فیل ہو جانا ہے یا اس لیے کہ اب نے اس کے کرتوت ہی ایسے تھے کوئی بھی بیوقوف بھی یہ نہیں کہے گا کہ ٹیچر کی وجہ سے فیل ہوا اب اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈیوائن نالج ہے وہ مستقبل کو پہلے ہی فورسی کر لیتا ہے بالکل ٹینیز ڈیٹیل تک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس تقدیر میں یہ ریکارڈ لکھ لیا کہ یہ یہ ہوگا ہم اس لکھے ہوئے پابند نہیں ہیں بلکہ جو ہم نے کرنا تھا اپنی مرضی سے وہ اللہ نے پہلے ہی جانچ لیا کہ یہ ہوگا اور وہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ اس نے اپنے علم میں یہ چیز نوٹ کر لی ہوئی ہے لیکن معذ اللہ سفر اللہ یہ انسان پہ ظلم نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جو امال کر رہا ہے تو وہ رپورٹ کی طرح ڈرائیو ہو رہا ہے کہ وہ کرتا جا رہا ہے یہی تو ہم پچھلے تین لیکچر سے ڈسکس کر رہے ہیں تو اب اس حوالے سے جبریا کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالی زبردستی انسان کو دوزخ میں ڈالتا ہے اور زبردستی اس سے وہ برے امال بھی کرواتا ہے انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے اس حوالے سے وہ چند احادیث کا سہارا لیتے ہیں میں یہاں پر وہ کراس ریفرنس کے طور پہ جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ وہ احادیث وہ ساری احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں جن سے بعض اوقات لوگ ڈسیب ہو جاتے ہیں دھوکا کھا جاتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کے بغیر اسے سمجھتے ہیں میں نے اس کی تمہید میں بھی بات کی تھی کہ ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی چاہے وہ بخاری اور مسلم کیوں نہ ہو کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی نظریہ رکھیں ہم اس حدیث کو غلط نہیں کہیں گے لیکن اس کی تعویل کریں گے قرآن کی روشنی میں کیونکہ یہ ڈیفینیٹ علم ہے اس کی روشنی میں ہم نے احادیث کو اور باقی چیزوں کو سمجھنا ہے یہ ڈیفینیٹ علم ہے قرآن کا اب یہ سارا نالج پچھلے ساڑھے چار گھنٹے کی گفتگو ہمارے سامنے ہے اب وہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے لفظ بلفظ میں بیان کرتا ہوں صحیح بخاری میں تین ہزار دو سو آٹھ صحیح مسلم میں چھ ہزار سات سو چار حدیثیں بیان کروں گا پہلی کا میں نے ریفرنس دے دیا جس کو لوگ اکثر کوٹ کرتے ہیں جبریہ جو تقدیر پہ ہی ہر چیز ڈال دیتے ہیں وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق اور مصدوق ہیں یعنی سچے ہیں اور ان کی تصدیق کی گئی ہے انہوں نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کے ماں کے پیٹ میں اس طرح مکمل کی جاتی ہے کہ وہ چالیس روز تک نطفہ رہتا ہے پھر چالیس دن تک ہی الاقا رہتا ہے پھر چالیس دن تک ہی گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے یہ چالیس چالیس چالیس یہ تین چالیس بنے تو اس سے وہ جو چار مہینے لگا کے وہ ہمارے تولیج تبلیمات والے بھائی ہیں نا وہ اسی سے چار مہینے نکالتے ہیں تین چالیس کو جمع کریں تو چار مہینے بنتے ہیں اور ایک چالیس ایک چلانا نسبت انہوں نے یہاں سے لی ہوئی ہے پھر اللہ چار باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں جب ایک سو بیس دن گزر جاتے ہیں اس ایمبریو کو تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو چار باتیں لکھتا ہے اس کے لیے لیکن اس کو زین میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے فورسی کر لیا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ زبردستی باؤنڈ کیا جاتا ہے اس کا ورنہ ہمیں تو اپنی زندگی میں خود ایکسپیرینس ہے مجھے بتائیں دنیا میں کوئی پاگل ہو جائے تو اللہ بات ہے ورنہ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ جب اذان ہوتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف جائیں کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور ہم مسجد کی طرف جانا چاہیں اور ہمارے قدم روک لے کوئی زبردستی ایسا بھی نہیں ہوتا انسان کو خود اختیار ہوتا ہے برائی کی طرف جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے یعنی ہمیں خود پتا ہے ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اب خاں خاں تقدیر کا بہانا کرتے رہے تو الاد بات ہے تو اس میں میں وہی مثال دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑے گا پہلی سب میں اسے سے ایک لاکھ روپیہ دیا جائے گا دوسری صف والے کو پچاس ہزار اور تیسری صف والے کو پچیس ہزار تو کیا خیال ہے تقدیر آڑے آئے گی زمین و آسمان کے سارے شیاتی مل کے نا ایک انسان کو بھی فجر کی نماز دینا روک سکے کیونکہ دنیا نقد ہے نا تو یہ پھر بہانہ ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ تقدیر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے میں برائی اس لیے کر رہا ہوں تو یہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں آج تک ہمارے یہاں میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کوئی مسجد میں جانا چاہتا اور شیطان فزیکل ٹینجیبل فارم میں اس کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے میں تو بسیتی نہیں بڑھن لینا آئے میں کوئی مسجد میں نہیں جانا کبھی ایسا نہیں ہوگا نہ کبھی شیطان ایسا کرے گا نہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوگا نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں انشاءاللہ پڑھوں گا آج تک آپ نے کسی کو سنا وہ کہتے ہوئے کہ ابھی روٹی سامنے آ جائے اور وہ او کہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے پورا روٹی کھانے کا اور کبھی روٹی رہ جائے اس کی کو آج صحیح ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے روٹی کھاتے ہیں اپنی مرضی سے ٹوائلٹ جاتے ہیں اپنی مرضی سے اذان کی آواز سن رہے ہوتے ہیں تو مسجد کی بجائے کہیں اور چلے جاتے ہیں اگر وہ اذان کے ساتھ اناؤسمنٹ ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب آج ایک لاکھ روپیہ جائے فی نماز پہلی صاف والے کو صرف تک لو جناب کو بندہ رہتا ہے میں نے دسو جناب مسیتیاں توڑی پی جانگیاں یہ بجٹیں توڑی پڑ جائیں گی زمین و اسمان کے شاید سارے شہیاتی مل کے بھی ایک بندے کو قابو نہیں کر سکتے شتاب کا پیو بھی آج ادھی قابو کر سکتا کر لے گا اس کا مطلب خود اختیار دیا گیا لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کو جج کیا بالکل وہ جیسے میں نے مثال دی تھی معاملے میں پروفیسر کو کسور نہیں ٹہرایا جائے گا بلکہ اس ٹوڈنٹ کا اپنا گزور ہوگا تو چار باتیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بتاتا ہے پت نمبر ایک وہ اس کا عمل لکھتا ہے کہ اس نے کیا امال کرنے نمبر دو اس کی عمر لکھتا ہے عمر میں تو کسی کو اختیار نہیں ہے نمبر تین اس کا رسک بھی لکھ دیا جاتا ہے اور نمبر 4۔ اس کا بد نصیب ہونا یا خوش نصیب ہونا سعید ہونا یا شقی ہونا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہونے والا ہے پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور یہ دیکھیں بالکل یہ ایسا ہی ہوتا ہے آج میڈیکل سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ چوتھے چار مہینے جب یہ گزرتے ہیں تو چوتھے مہینے میں جو ہے وہ بیبی کی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے ووم آف دا مدر میں ماں کے رحم کے اندر پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بے شک تم میں سے کوئی شخص جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس پر نوچتا تقدیر غالب آ جاتا ہے بھلے تو وہ جہنمیوں کا تھا عمل کر بیٹھتا ہے خود کر بیٹھتا ہے یہاں ہونا چاہیے تھا کہ آپ سے معذ اللہ یہ کہتے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس دوستی والا عمل کرواتا ہے یہ نہیں لکھا تو وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے پوری زندگی جنتیوں والے عمل کر کے الٹیمیٹلی دوزخ میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جنتیوں والے عمل ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اب ایک منافق جو ہے وہ پوری زندگی نیک عمل کرتا رہے تو اس کے اندر تو ایمان وہ موجود نہیں ہے وہ مثال بھی میں ان شاء بخاری اور مسلم سے ہی سلیس کا ان شاء اللہ جواب بھی دوں گا ان اللہ اور اس کا سائملٹینیس کنٹراس اسی طرح تم اس تم میں سے کوئی دوسیوں کیسے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزہ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر روشتۂ تقدیر اس پر غالب آتا ہے اور وہ اہل جنت کا تھا عمل کر لیتا ہے تو وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے اب یہ کتنے غیر مسلم ہیں ستر اسی سال کرسچینٹی میں گزارے شرک کرتے ہوئے گزارے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ایمان کی تو وجہ سے وہ سرفراز ہو گئے تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ انسان کی اپنی کوشش ضرور ہوتی ہے اس حوالے سے جو میں نے پچھلی دفعہ حدیث بتائی تھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ جب ہم مشرک اور کافر تھے اس وقت بھی کچھ نیک امال کیا کرتے تھے ہم صدقہ اور خیرات کرتے تھے غلاموں کو آزاد کرتے تھے تو کیا ان امال کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہی نیک امال کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نیک امال اس زمانے میں کرتا تھا آج بھی وہ عمل اسی طریقے سے جاری رکھوں گا تو انسان کو اچھے الٹی الٹیمیٹلی اس طرف لے آتے ہیں مرنے سے پہلے توفیق مل جاتی ہے باقی اللہ تعالیٰ کو, کو پوچھ نہیں سکتا کہ کسی کو اب کوئی کہ جی مدر ٹریسا نے اتنے اچھے امال کیے اس کو کیوں نہیں توفیق ملی اسے تو امن کا اور ہیومینٹی کا نوبل پرائز بھی ملا اس کو کیوں نہیں ایمان کی دولت ملی یہ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے اس معاملے میں یہ راز تو قیامت والے دن کھلے گا تو میں جو اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے اللہ تو دل کے حال جانتا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں وہ انشاءاللہ شاء آگے آ بھی جائے گی میں اس کا مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا چھ ہزار پانچ سو ترتالیس صحیح مسلم اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے شکل سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا دنیا کو دھوکہ دے لے گا اور مال سے بھی دھوکہ دے لے گا کہ فلاں بڑا سخی ہے لیکن اللہ تعالیٰ مال کو اور شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور امال کو دیکھتا ہے جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, کی چار مہینے والی تو اس کا کنکلوژ یہ ہوا اس پہ کہ بعض پھر دوستی جو ہے وہ پوری زندگی دوستیوں والے کام کرتے اور الٹیمیٹلی جنت والا عمل کر کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے یہاں ہماری بات مکمل ہوئی تھی اب کانٹیکسٹ میں, میں حدیث جس سے اس کا جواب دوں گا وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ہے, ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق تین ہزار حدیث بخاری سے جو مسلم میں بھی موجود ہے میں وہ بیان کرتا ہوں کہ غزل خیبر کے موقع پر ایک شخص جو کہ مسلمانوں میں شامل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا قانون صحابی تھا ظاہر ایمان اس نے کافی کافروں کو قتل کیا اور بڑے بہادری کے جوہر دکھائے بخاری اور مسلم دونوں میں ہی حدیث موجود صحیح بخاری تین ہزار باسٹھ نمبر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ یہ دوستی ہے اب صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے کہ وہ شخص تو اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے یہ کیسے دوستی ہو سکتا ہے اور صحابہ میں یہ بات بھی مشہور ہوگی کہ وہ مر گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم وہ دوست ہی ہے پھر کچھ صحابہ نے آ کے کہا کہ نہیں وہ مرا نہیں شدید زخمی ہے اس کو زخمی حالت میں لایا گیا رات کو جب اس پہ تکلیف کا غلبہ زیادہ ہوا تو اس نے اپنی نس کاٹ لی اور خودکشی کر کے مر گیا حرام موت خودکشی کر لی اس نے تو پھر ایک صحابی توڑتے ہوئے آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ سدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اپنے سچ فرمایا تھا اس نے تو خودکشی کر لی ہے اور خودکشی کا عذاب سلطن میں آیا تو میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں کیوں یہ غیبی خبر اللہ نے مجھے بتائی تھی اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں یہ وہی جو پوری زندگی وہ کام کرتا رہا الٹیمیٹلی اس نے یہ کام کیا لیکن وہ کام اس نے خود کیا اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال اٹھ اور لوگوں میں اعلان کر دے کہ مسلمان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کا مطلب وہ منافق تھا اوپر سے مسلمان تھا صحابہ کو تو نہیں پتا تھا نا عمل تھے اس کے ایمان والے یہ جو ہے نا پوری زندگی عمل کرتا رہتا ہے وہ منافق ہوتا ہے قادیانی جو ہے وہ تحجد گزار بھی ہے سب کچھ بھی ہے عمل تو آپ کو بڑے اٹریکٹ کر رہے ہیں لیکن اس کا ایمان تو قابل قبول بول نہیں ہے نا یہ ہے اس کا مطلب کہ پوری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ہاتھ رہ جاتا ہے پھر وہ دوستیوں والے عمل کر لیتا ہے وہ عمل بظاہر جنتیوں والے ہوتے ہیں لیکن اندر ایمان موجود نہیں ہوتا کھوکھلا عمل ہوتا ہے وہ اٹھ بلال اعلان کر دے کہ مسلمان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا پر نمبر دو اللہ تعالی فسا اوقات کسی فاجر اور فاسک شخص سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے فاسک سے بھی دین کا کام لے لیا جاتا ہے تو بڑے بڑے مسلمانوں کے فاسق حکمران گزرے ہیں جنہوں سے بڑے بڑے اچھے کام بھی اللہ تعالی نے لے لیے تو یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی لہذا یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا دوسری حدیث اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے انٹرنیشنل امریکی کے مطابق 6748 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا عرش پانی پر تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسی کانٹیکس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے حال کو جان لیا نہ کہ یہ کہ لوگوں کو پابند کیا تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث بخاری میں چھ ہزار چھ چودہ مسلم میں چھ آٹھ سو چوالیس اور یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں یہ بڑی حیران کن روایت ہے لیکن اب انصاف کا تقاضا ہے میں اسے ضرور بیان کروں اور اسے قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھیں گے ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی ہم کہ قرآن حکیم کے خلاف کوئی اور عقیدہ رکھیں حضرت اب ابوریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورمایا کہ آدم علیہ السلام اور موسی علیہ السلام نے اپنے رب کے یہاں مناظرہ اور مباحثہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیشل میٹنگ ارینج کی موسی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں آدم علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ ایک میٹنگ ارینج ہوئی اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا تو آدم علیہ السلام اور موسی علیہ السلام کے درمیان ایک ڈبیٹ ہوئی تو آدم علیہ السلام موس علیہ السلام پر غالب رہے موسا علیہ السلام نے ارض کی کہ آپ آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا اس میں اپنی روپ ہوں پھونکی اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا آپ کو اپنی جنت میں بسایا پھر آپ نے خطا سے لوگوں کو زمین پر اتروا دیا آدم علیہ السلام نے فرمایا اب ظاہر اتنا بڑا ٹاٹ ہوئی تو انہوں نے اب اس کا جواب بھی الزامی طور پر دیا قرآن پاک بالکل واضح ہے اس معاملے میں. میں آیا کہ شیطان نے انہیں بہک آیا تھا ورنہ بڑا اچھا موقع تھا یہ قصہ آدم اور ابلی سات دفعہ قرآن میں آیا اور میرا چیلنج ہے کہیں پر آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں نے آدم سے غلطی کروائی اور یہ کرسچینٹی میں جو آیا نا کہ یہ ایک ایول جو ہے وہ عورت ہے اسی لیے وہ ایو ایو سے ہی ایول نکالا ایو کہتے ہیں آہ سیدہ ہوا کو انگلش میں تو ایول کا لفظ ہے جبکہ قرآن صورت الراف میں کہتا ہے ان دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی اور اماں ہوا نے بھی غلطی کی تو اب جب انہوں نے کہا جی آپ نے تو ہمیں اتروا دیا تو موسا علیہ السلام آپ آدم علیہ السلام نے کہا موسا علیہ السلام آپ موسا ہی ہیں نا جن کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا آپ کو تورات کی تختیاں تا کیں جن میں ہر شہ کا بیان موجود ہے آپ کو کسی واسطے کے بغیر سرگوشی کا شرف بھی بخشا یہ صرف موسا علیہ السلام کو اس دنیا میں باقی اس دنیا سے ہٹ کر شب مراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے لیکن اس دنیا میں صرف موسا علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو ہوئی ہے بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے آپ کے خیال میں میری تخلیق سے کتنا عرصہ قبل اللہ تعالی نے تورات لکھی ہوگی موس علیہ السلام نے کہا چالیس برس پہلے یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی چالیس سال پہلے تورات لکھی گئی اور مخلوق کی تقدیر جو میں نے صحیح مسلم کا حوالہ پچاس ہزار سال پہلے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی پائی ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بھٹک گئے تو انہوں نے کہا ہاں پائی ہے جناب جی کتاب جیڑی ہے وہ میری پیدائش تو چالیس سال پہلے لکھی گئی وہ بھی لکھے آدم علیہ السلام نے گلتی کی اور وہ بھٹک گئے تو پھر موسا علیہ السلام کو حضرت نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو موس علی اسلام نے جی ہاں بالکل سوراخ میں تو لکھا ہوا ہے ان کو تو نہیں پتا تھا آگے کیا ہونے لگا تو آدم علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہیں جس کرنا اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے بھی 40 برس پہلے مجھ پر میری تقدیر میں لکھ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام موسا علیہ السلام پر غالب آ یہ بات کر کے تو انہوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب اسی اعتبار سے دیا گیا بہر اس حدیث کی ہم تحویل کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے سات دفعہ قصے آدم اور ابلیس قرآن میں بیان کیا کہیں نہیں کہا کہ ہم نے غلطی کروائی یا اس کی تقدیر میں یہ لکھا گیا تھا بلکہ یہ کہا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور میں نے جو لیکچر دیا ہے عصمت انبیاء سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ تقریباً کوئی ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی اس میں میں نے جو انبیاء سے لفزشیں ہوئی ان کا پرانے پاک کے حوالے سے ذکر کیا تو اس میں آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صورت اللہ میں کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ اپنی ول کے پکے نہیں تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بخشی اور ان سے یہ لفظش ہوئی تو بہرل یہ ہے جو اس حدیث کے بارے میں جو قدریا جو ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ بالکل جالی روایت ہے چونکہ قرآن کے خلاف ہے جبکہ اسے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ موزا علیہ السلام نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی اس کا الزامی جواب کے طور پہ انہوں نے ان کو الزامی جواب کے طور پہ یہ بات اشار فرمائی ورنہ یہ معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے لہذا اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتا چل گئی کہ جب کوئی شخص گناہ بیٹھے غلطی کر بیٹھے اس کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا اس بنیاد میں غلطی نہیں کر سکتا کیونکہ ازائر اللہ ازائر لکھا ہوا تھا یعنی یہ تو اللہ کی تقدیر کو ماننا ہے کہ میرے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا اللہ تعالی کو پہلے ہی پتا تھا یہ میرے ساتھ ہونا ہے نا کہ یہ کہ اللہ نے مجھ سے کروایا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کرنے سے پہلے نہیں ورنہ تقریر کو پورا کرے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی یعنی اتنا ٹائٹ لباس ہوگا تو آپ کوئی کہے کہ جی یہ حدیث میں, ہے تو میں اس لیے اپنی عورت کو جو ہے وہ ننگا لباس پہنواؤں نہیں یہ تو سمجھانے کے لیے تھا کہ بچنا اس چیز سے ایسی حرکت نہ کرنا تو اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ مستقبل میں جو ہونے والا واقعہ اس کو آپ تقدیر پہ نہیں بلکہ جو ہو چکا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ یار میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا لیکن اس کلیریفکیشن کے ساتھ میں نے کیا خود لیکن میرے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ میں نے کرنا ہے چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقول حدیث ہے اس کو بھی آپ اسی کانٹیکٹ میں آپ سمجھیں یہ بڑی خطرناک روایت ہے بخاری میں چھ سو بارہ اور مسلم میں چھ ہزار سات سو چون کیا آپ صلی اللہ علیہ نظمایا اللہ نے اولاد آدم کے لیے زنا کا حصہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے آنکھ کا ذنا دیکھنا ہے کام کا ذنا سننا ہے پاؤں کا ذنا چلنا ہے ہاتھ کا ذنا پکڑنا ہے یعنی اس سے وہ سارے ایسے کام کیے جائیں اور نفس کا جنا دل میں برا خیال لانا ہے جان بوجھ کر اور شرم گاہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتی ہے یعنی الٹیمیٹلی ان آزاد کو یوز کر کے انسان اس ایکسٹریم لمٹ کو بھی کراس کر جاتا ہے یہ بھی انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اگر بھائی یہ چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اگر کوئی یہ مطلب نکال لے کے یہ ذنا جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ معذ اللہ کرواتا پھر تو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی اور پھر بخاری مسلم کی متفخر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں جس میں استطاعت ہو یعنی فائنینشلی جو سپورٹ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے وہ نکاح کرے اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بھی بتائے پھر قرآن پاک میں ٹین کمانڈنٹ میں بھی آیا بولا تک رب دیکھنا جناب کے قریب بھی مت جانا جب اللہ تعالی نے تقدیر میں لکھا زبردستی معذ اللہ ہم سے کروانا ہے پھر ہمیں کو کہا جا رہا ہے تو میرا جملہ یاد رکھے جو میں نے شروع میں بولا تھا جب یہ ہماری ساڑھے چار گھنٹے کی گفتگو اسٹارٹ ہوئی تھی کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں جو بھی امال کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی زبردستی وہ ہم سے امال کروا رہا ہوتا ہے ورنہ اللہ پر ظلم لازم آئے گا معذ اللہ تو اللہ تعالی نے جن جن چیزوں کا اختیار ہمیں دیا ہے انہی کا ہمیں حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں کا ہمیں اختیار نہیں دیا ان کا ہمیں حکم بھی نہیں دیا اگر ہمیں کہا زنا سے بچو اختیار ہمیں دے دیا حرام نہ کھاؤ اختیار ہمیں دے دیا نماز پڑھو اختیار ہمیں دے دیا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا یا منع کیا وہ تمام چیزوں کا اختیار ہمیں دے دیا اور انہی کے بارے میں پوچھا جانا ہے اور جن چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جانا ان کا ہمیں اختیار بھی نہیں دیا کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا قد اتنا کیوں تھا تیری آنکھوں کا رنگ یہ کیوں تھا تیرے ماں باپ یہ کیوں تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو اللہ تبارک و نے جن چیزوں کا پوچھنا تھا اس کا اختیار بھی انسان کو دے دیا تو یہ معاملہ بالکل ون سائیڈڈ ہے بالکل کلیئر ہے تو یہ چار حدیثیں ہو گئی اب ریفرنس نمبر 42 پہ آ جائیں آپ سورہ اللہ کی آیت نمبر چودہ تھا انیس اد افلح من زکا بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی خود وزا کا رسم ربی اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی ہم نماز جب شروع کرتے ہیں اللہ کا نام ہی لے کر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں لیکن بل تو الحیات دنیا لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تمہارا اصل مرض یہ ہے بل آخرت خیری روا جب آخرت بہتر بھی ہے دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو تمام صحیفوں پہ تھی قرآن سے پہلے جتنے نازل ہوئے پہلے صحیفوں میں صحف ابراہیم برا ہی چاہے وہ موسا علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا پرستی سے اجتناب کیا جائے یہ ایک گولڈن کوٹ اللہ تعالی کا ایک یونیورسل ٹروتھ تمام کتابوں میں آیا ہے مسئلہ نمبر 51 میں جو میں نے رزق حرام سے متعلق اتنا مال دنیا پرستی کا انجام اور علاج اس میں اس آئد کو بھی کوٹ کیا ہے اگلا ریفرنس 43 یہ مکمل صورت میں نے ڈالی ہے سورت اللہ پارا نمبر 30 مکمل صورت و لئی لی ادا اور رات کی قسم جب کہ وہ ڈھانپ لے و نہاری ادا اور دن کی قسم جبکہ وہ خوب روشن ہو جائے وما خلق کا دکر اور قسم اسداد کی کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہر چیز میں نر اور مادہ ہے انسان ہو نباتات ہوں حیوانات ہوں یہ تمام قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی اب یہ قسمیں کیوں یاد فرمائی گئیں اللہ تعالیٰ کیوں غیر اللہ کی قسم یاد فرماتا ہے بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے آلریڈی اس پہ میں ایک گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں مثلا نمبر سکسٹی ایٹ اور کفارہ کے احکام و مسائل اس میں میں نے اس کی لاجک بھی بتائی ہے بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں ایک طرح کے لوگ کون ہیں ف من آتا و پس تم میں سے جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا و اور تقوی اختیار کیا ڈر گیا اللہ سے بس دہ کا اور ہر اچھائی کی چیز کی اس نے تصدیق کر دی عمل سے بھی عقیدے میں بھی جو بھی اچھائی اس کو نظر آئی اس نے ایڈاپٹ کر لیا یہ تین نشانیاں جس میں آئیں اللہ کی راہ مال خرچ کیا جو سب سے بڑی مصیبت ہے آزمائش ہے نمبر ایک نمبر دو تقوی اختیار کیا آخرت کا ڈر اس کے دل میں آیا اور نمبر تین اس نے ہر اچھی بات کی تصدیق کی فصن یسی رح تو اللہ تعالیٰ ان قریب اسے آسانی کے راستے پر ہمیشہ کی راحت کے راستے پر چلا دے گا اب یہاں پر خود اللہ تعالیٰ ہے کوشش خود کی ان تین چیزوں کی اب دوسری طرف سائملٹینس کنٹراسٹ وہ ام باقیلا وستخنا اور جس نے کنجوسی کی وہاں تھا مال خرچ کیا یہاں ہے کنجوسی کی وستغنا اور بے پرواہی کی زندگی گزاری کوئی پرواہ نہیں وہ تک ہی جائے گی جی اے جہاں مٹھا اگلا کس میں بیٹھا بے پرواہی کی زندگی گزاری کوئی چیز سیریس نہیں لی اور دوسری طرف وہ تھا جس نے تکوا فوراً بات ڈر گیا پکڑا جاؤں گا اور یہاں پر بے پرواہ کی زندگی گزاری اور ہر اچھی بات کو جھٹلا ہے اور یہی ہوتا ہے جو برائی میں انوالو ہوتا ہے نا آپ دیکھیں کوئی صرف جھو شروع کرتا ہے نا تو اسے شراب کے اڈے کا بھی پتا ہوتا ہے اسے وہ بدکاری کے اڈوں کا بھی ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا تعارف در تعاروف ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسری طرف جو نیکی کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کو ہی کو اچھی بات بتائی جاتی اچھا جی فلاں جگہ بھی درسے قرآن ہوتا ہے اچھا میں وہاں پر بھی جاؤں اچھا وہ فلاں بندہ بھی حدیث کا درس دیتا ہے میں وہاں پر بھی جاؤں اس طریقے سے لوگ اچھائی کے راستے کی طرف کوشش کرتے چلے جاتے ہیں یہ انسان کی کوششیں خود مختلف ہیں خود کرتا ہے فَسَنُ يَسِّرْهُ تو ایسے شخص کو پھر ہم مشکل راستے پر پھر چلائیں گے دنیا میں تو آسانی کی زندگی وہ گزارے گا لیکن آخرت میں پھر مشکل راستے کے اوپر وہ چلایا جائے گا ماں یوگنی انہوں مال ادا تردا اور پھر ایسے شخص کو اس کا مال قیامت والے دن اس گڑے میں گرنے سے نہیں بچا سکے گا لل ہدا بے پیشک ہمارے ہی ذمے ہے ہدایت کا راز، واسطہ راستہ واضح کرنا وہ جو آیا امنا ہدینا اس سبیل اما شاہ اما کا ہم نے راستہ بتا دیا چاہے تو اس راستے کو اختیار کرو چاہے نہ کی روش اختیار کرو اللہ تعالی ہمارے یہ میری ذمہ داری ہے میں ہر انسان تک حق ماں ضرور پہنچاؤں گا اور جو اہل فطرت ہوں گے ان کا معاملہ بالکل اللہ وہ پچھلے لیکچرز میں, میں ڈسکس کر چکا ہوں وَإنَّ لَنَا اور بے شک ہم ہی مالک ہیں اس دنیا کی زندگی کے بھی اور آخرت کے بھی دنیا میں بھی ہماری ہی ملکیت ہے دنیا میں ہماری بغاوت دیکھ کر کو یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون نہیں چل رہا بلکہ اللہ کی طرف سے کھلی چھٹی ہے آخرت تو ہے ہی ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے وہ چھٹی بھی جو دیے کھلی وہ کھینچ لی جائے گی لمن الملک آج کے دن کس کی بادشاہت ہے الواحد آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا کہار ہے قیامت کے دن کا اللہ نے نام اپنا کیا رکھا ہوا ہے القہار کہ فرکم نارن تلوا تو اے لوگوں دیکھو ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں اس بھڑکنے والی آگ سے ڈرا کیوں رہے ہیں اگر جنت اور دوزق کا فیصلہ زبردستی کر دیا ہے پھر کیوں ڈرایا جا رہا ہے اختیار دیا لا یس لہ ال اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو کہ واقعی بدبخت بدبخت سے مراد اس کی تقدیر میں نہیں بدبختی ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے بدبخت کون ہے قرآن میں خود ہی کہہ دیا سورہ صاح کی آیت نمبر ہے 123 جسے میں کہتا ہوں مسئلہ تقدیر کا حل پمن ہدا یا فلا یا بلو الا یشقا جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ اشخا ہوگا بدبخت ہوگا بدبختی انسان خود کماتا ہے کتاب کو چھوڑ کر تو خود بد بختی ہے رہے اللہ بھی کس کی نشانی بھی اللہ نے بتا دی کہ وہ جو کہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیر دیتا ہے جب بھی کوئی حق بات کی جائے وہ سیریس ہی نہیں لیتا اور منہ پھیر جاتا ہے اور اہم ان قریب نجاد دے دیں گے ان کو جو کہ خود ڈرنے والے ہیں جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں دنیا میں تو بے سہم سہم کے زندگی گزارے ہیں لیکن آخرت میں ان کو ہی نجات ملنی ہے اللہی یوتی مالہ یا کا وہ جو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے بھائی جی جیب ڈیلی کے بغیر اللہ نے خوش نہیں جوڑنا کی. کیونکہ یہ جو مال کی محبت ہے نا یہی انسان کو اللہ سے قابل کرتی ہے دیکھ لیں کتنا اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے جو زکات کے اوپر گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو اے اور بی اس کا جو پہلا لیکچر ہے ڈیڑھ گھنٹے کا نائنٹی فائیو اے وہ ہے ہی اس پہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی کتنی امپورٹینس ہے کتاب و سنت میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے. ظہر جب کسی ایسی ہستی کے لیے خرچ کرے گا جو اس نے دیکھی نہیں ہے تو وہ اپنے یقین اس پر کامل کرے گا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جو اللہ کی رام میں میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے ڈیوائن بیک میں سٹور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کئی سو گنا کر کے مجھے کیا مد الف لوٹائے گا انشاءاللہ اللہ یہ یقین ہوگا تو انسان اللہ کی رام میں خرچ کرے گا نا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من ان تجزا اور ایسے خرچ کرنے والے کا مقصد کسی کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا احسان لوٹا رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے احسان کرے وہ اس پہ ہی خرچ کرتا ہے نہیں وہ خرچ کرتا ہے ایک مقصد کے لیے وہ کون سا اب وج ہیرب ہل آلہ اس کی تو صرف خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لے اپنے رب کے چہرے کے دیدار کے لیے وج ہیرب اللہ کے چہرے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کے لیے جو اتنی کمٹمنٹ کرے تو اللہ نے آخر میں اس کے بارے میں کیا کہا والا سعودا تو ہم بھی ان گریب اسے راضی کر دیں گے اللہ یاد خلی فی عبادی جنتی اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تُو اپنے رب تٹ سے راضی آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا اب انہی آیات کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے زبردست حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ ہم سب کے دل کی آواز ہے یہ حدیث یہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے انہی آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا خود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے لفظ بلفظ میں اوریجنل بخاری اور مسلم سے بیان کرنے لگوں حدیث نمبر ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1362 صحیح مسلم میں 6831 مسلم میں چھ ہزار آٹھ رضی اللہ ویری انٹرسٹ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنازے میں شریک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہم سے گفتگو فرمانے لگے ابھی تدفین میں کوئی دیر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک زمین کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرنا شروع کی اور فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دوزخ اور جنت میں جگہ لکھی جا چکی ہے اب یہ کوئی بات سنے گا تو وہ ذرا سی بھی اگل ہوگی تو اگلا سوال وہی وہ کرے گا جو صحابہ نے کیا تو مولا علی کہتے ہیں صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا ہم اپنی تقدیر میں لکھی ہوئی بات پر ہی بھروسہ نہ کر لیں جب لکھے ہی ہوا ہے کہ جنت میں جانا ہے اور دوزن میں تو جناب ایڈی ٹینشن لینے کی لوڑ ہے اسی پہ بھروسہ نہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پھر ساتھ کہا اور ہم عمل کرنا نہ چھوڑ دیں اتنے امل جو ہم کر رہے ہیں اتنی تکلیفیں آپ کے ساتھ اٹھا رہے ہیں نماز پڑھنے کی تکلیف قتال کی تکلیف اور مال خرچ کرنے کی تکلیف یہ ہم ساری چیزیں تقدیر پہ ہی نہ کر لیں ہمارا بھی سوال ہوتا اب حیران کن بات ہے کہ اس بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکزیکٹ وہ آنسر نہیں دیا جو بالکل زیرو ون ہو بولیے نجرا یس آر نو آپ نے کوئی اور بات کی زبردست بات کی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر جنت اور دزت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ہم اسی پہ اتوار کر لیں امال نہ کریں تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرتے رہو ہر ایک کو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ میسر کر دیا جاتا ہے جو شخص سعادت مندوں میں سے ہوگا اس کے لیے اہل سعادت کے عمل آسان کر دیے جائیں گے اور جو شخص بدنسیبوں میں سے ہوا تو اس کے لیے بد نصیبی کے عمل آسان کر دیے جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی یہ آیت نہ تلاوت کی ہوتی تو ہم کوئی اور ہی مطلب نکال لیتے کہ خود اللہ تعالی اس کو چلانا شروع کر دے گا اس آیت کے تحت پھر آپ نے آیت تلاوت کی کیا تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاوت کیا امام امن آتا و تقا و سد کبل حسنا من روح لسرا و امام بکلا وسطنا اس میں تو وہ کلیئر کٹ ہے جس نے خود کوشش کی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلی کیک آپ نے مارنی ہے اس کے بعد جب انجن سٹارٹ ہو گیا پھر اللہ تعالی مدد فرمائے گا گاڑی چل گا گا پڑے گی تو آپ کوشش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوشش نہ کرو ظاہر ہے کوشش انسان نے خود کرنی ہے پھر وہ نیک بندے کے لیے خود نیکی کے کام آسان ہوتے چلیں گے جب آپ کوشش کریں گے تو ظاہر جہدی اللہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے یہ بالکل اسی فارم میں ہے اس حدیث کو اسی کو میں سمجھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تلاوت کی ساتھ آئے مبارکہ اب یہاں پر ایک بڑی مزاحیہ گفتگو اس حوالے سے سید علی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث کے راوی بھی حضرت علی ہیں اور یہ واقعہ بھی حضرت علی کے ساتھ ہے سعید بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق سات ہزار چار سو اور یہ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے اور یہ حدیث امام زین العابدین نے اپنے باپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے حضرت علی سے بیان کی اور یہاں پر امام حسین اور امام زین العابدین کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے علیہ السلام یہ ایک اور دلیل علیہ السلام کی صحیح بخاری سات, سات ان کے نام جب آئے پھر لکھا علیہ السلام امام زین العابدین اپنے باپ حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک دن تحجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو ہم سوئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہسلم نے ہمیں نیند سے بیدار کیا کہ اٹھو نفل ادا کرو ظاہر وہ فرض نماز تو نہیں تھی نفلی بات تھی عبادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو اٹھایا کرتے تھے تو سعید علی رضی اللہ تعالیٰ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وانٹا کہ تم اٹھے کیوں نہیں ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانے تو اللہ کے قبضے میں ہے جب وہ چاہتا ہے ہمیں جگا دیتا ہے جب چاہتا ہے صلاحی رکھتا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایکسپٹ کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے ناراضگی کے عالم میں نکلے اب ان کی بات کو بھی ڈرائی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے وہ جو کچھ عمل ہو گیا تھا نا اس کے بعد تقدیر کے اوپر منسوخ کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یار میں کوشش کروں گا اٹھنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران پہ یوں ہاتھ مارا ایسے پٹ پہ ہاتھ مارا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک یہ آئے تلاوت کی وہ کامل انسان اور انسان تو واقعہ ہوا ہے اکثر اجاز اکثر جھگڑا کرنے والا یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی عمل کی درستگی کریں وجہ کہ اپنی تقدیر کی طرف اس کو منسوخ کرے اب وہاں حضرت اعظم علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کو جو واقعہ میں نے بیان کیا تھا وہاں اب آپ کو چلا وہ الزامی جواب کے طور پہ انہوں نے بات کی تھی اور یہاں پر دیکھیں حضرت علی نے جب یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تو اکثر پھر جھگڑا کرنے والا واقعہ ہوا ہے اپنی غلطی ماننی چاہیے بجائے یہ کہنے کے اور ذرا غلطی کو گناہ کی اس میں کیٹگری میں نہیں فرض نماز نہیں تھی تحج کے لیے اٹھانے آئے تھے تو میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں وہ اختیار والے جو کام ہے وہ انسان اور جن اپنی مرضی سے کرتے ہیں اپنی مرضی سے اللہ تعالی کی کھلی چھٹی سے نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی زبردستی کرواتا ہے وہ کام ایسا نہیں اب صبح اٹھنا آج کل تو بڑی آسانی ہے الارم لگا کے سوئیں تو آنکھ کھلے گی انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا کوئی بہت ایک آدھ واقع ایسا ہو سکتا ہے ادر تو یوزل پریکٹس میں تو انسان کوشش کرے گا تو آج کل اٹھنا تو بہت آسان ہے نماز کے لیے تو دنیا میں جتنے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تو ہو رہے ہیں لیکن اللہ کے و تعالی تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہے اس پہ میں, میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی مرضی اس کی یہ ہے کہ اتات اختیار کی جائے کھلی چھٹی ہے چاہو تو انکار کرو چاہے ان جو ہے وہ اس کو مان لو اگلا ریفرنس نمبر 44 سورہ بن اسرائیل آئے نمبر 81 سے لے کر 84 تک بقل جا الحق اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماد کہ حق آ گیا وضاحق الاطل اور باطل مٹ گیا یہی آیت بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر خانقابہ میں داخل ہوئے یہی آیت پڑھتے جاتے تھے اور بتوں کو گراتے جاتے تھے اپنی چھڑی مبارک سے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا انباطلاکان ظہو کا بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے ون القرآن ماں ہوا شفا اور ہم قرآن میں نازل فرماتے ہیں وہ شہ جو کہ شفا ہے وہ رحما اور رحمت ہے للمؤمنین ماننے والوں کے لیے اگر کوئی مانے گا اس کے لیے شفا ہے دل کی بیماریوں کی شفا ہے دل کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے اس کی شفا ہے اس کے اندر اور فزیکل بیماریوں کی شفا بھی موجود ہے اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے ولا یزید ابوالمین اللہ فسارا ہاں جو ظالم ہیں ان کے لیے تو خسارے میں ہی اضافہ ہوگا جو نہیں ماننے والی پالیسی پہ سوئے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے آپ اس کو اٹھائیں گے تو اس کو زیادہ کوف ہی ہوگی اٹھنے سے جتنے جگائیں گے اتنی کوفت ہوگی اس کی نیتی نہیں اٹھنے کی تو اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی کہ پرانے پاک گمراہ کسی کو نہیں کرتا انسان خود گمرائی کما لیتا ہے اور پھر وہ چڑ جاتا ہے بات سے اور جب ہم انسان کو اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پیٹ موڑ دیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے جب ہر چیز صحیح چل رہی ہو پھر تو انسان کو اللہ تو نہیں یاد آتا نا مصیبت میں یاد آتا ہے نا وہ اور جب ہم اسے تکلیف دیتے ہیں کانا یوسا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے یعنی وہ دیکھتا نہیں میں نے زندگی میں کتنے دن اچھے بھی گزارے ہیں اگر یہ کچھ دن میرے پر مصیبت کی آئے تو میں ان تمام زندگی کے دنوں کو یاد کروں اس سال اللہ نے میرے اچھے بھی تو گزارے اگر آج اللہ کی طرف سے تکلیف آ گئی تو میں ناشکری کی روش اختیار نہ کروں بلکہ اللہ سے دعا کروں اور اس حوالے سے بڑی امپارٹینٹ گفتگو ہے میں نے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو میں کی ہے دعا کی اہمیت اور رسمائے اعظم کے حوالے سے اس میں میں نے کافی آیات اور حادیث پیش کی ہے ایک حدیث زبردست ہے جامعہ تر کے اندر موجود ہے مسند امام احمد میں بھی میں یہاں پہ کوٹ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ جب اس پر حالات اچھے ہوں اس وقت بھی اللہ سے دعا کیا کرے بڑی کلیئر کٹ بات ہے فرما دی یعنی جب سب کچھ صحیح چل رہا اس وقت اللہ کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ جب آپ پہ مشکل وقت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کو یاد رکھے گا ان شاء کل کلو امن والا اے صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ تم سب کے سب اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں جو اللہ نے تمہیں حالات اور واقعات دیے ہیں ان کے مطابق عمل کرتے جاؤ رب کم آلام ون ہوا عہدا سبیلا تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت کے راستے پر ہے تم اپنے گیون سرکمسٹانسز کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ جو اللہ نے حالات دیے ہیں اس ٹینشن میں نہ پڑ جاؤ کہ اب میں غریب کیوں ہوں اور میں مجھے اللہ نے کیوں یوں رکھا اپنے ان حالات کے مطابق شاکلہ کے مطابق اس میں میں, میں نے پچھلی دفعہ گفتگو تھی آج بھی کچھ کراس ریفرنس کے لیے اگلی آیات آ رہی ہیں بڑی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شاکلہ کس بلا کا نام ہے شاکلہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے دیے ہوئے جو حالات واقعات ہیں جو سرکمسٹانسز اللہ تعالیٰ نے دیے کسی کو گورا بنایا کسی کو کالا بنایا کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب کسی کے ماں باپ کچھ کسی کے ماں باپ کچھ یہ شاکلا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گیون سرکمسٹانس دیے اس کے مطابق آپ عمل کرتے چلے جائیں تو قیامت والا دن نیکیاں اللہ کے حضور گنی نہیں جائیں گی تولی جائیں گی کسی کی کروڑوں نیکیاں کسی دوسرے کی ایک نیکی کے برابر بھی ہو سکتی ہیں وہ ایک نیکی ان کروڑوں پر بھاری ہو جائے کیونکہ اس کو و واقعات ہی ایسے دیے گئے تھے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایئر کنڈیشن آفس دیا ہے وہ اس آفس سے نکل کے ایک ایئر کنڈیشن مسجد میں جو اسی فلور پہ واقع ہے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی پکڑ اور ایک اس مزدور کی پکڑ جو اس جون جولائی کی گرمی میں سڑک کے کنارے کھدائی کر کے مزدوری کرتا ہے اگر اس کی جماعت رہ گئی اس کی اور اس ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والے کا معاملہ ایک جیسا ہوگا تو نا ہوگی اس کو جو شاکلہ دیا گیا اس کی تو ایسی کی تہذیب پھر جائے گی ہاں غریب کو کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے تو اپنی شاکلہ کے مطابق آپ نے کوشش کرنی ہے حالات میں بیسٹ پرفارم جو کرنا تھا وہ کریں کسی کے پاس سو روپے تھا اس نے ایک روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کسی کے پاس ارب تھا اس نے اس میں سے لاکھ کیا تو وہ کم ہے اور سو والے کے پاس تو ہے ہی سو تھا اس نے ایک دے دیا اس, میں سے. اس کی شاکلہ وہ تھی تو نیکیاں گن ہی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی جب وہ ایک روپے تولا جائے گا وہ اس کے ایک لاکھ پہ بھی بھاری ہو جائے گا دنیا کے آداد کے اندر وہ ایک لاکھ کا زیادہ ہے تو نیکیاں پورے قرآن میں آتا ہے نیکیاں تو جائیں گی نام تو لے جائیں گے گھینے نہیں جائیں گے اسی کانٹیکس میں اب یہ تقدیر کی حدیثیں بھی آپ سمجھ لیں گے میں نے اس لیے ساری گفتگو کی یہ شاکلہ کے بارے میں ہیں جو حدیثیں جبریہ نے خام خان خان کے اوپر لگا دی صحیح مسلم 6751 نمبر حدیث چار حدیثیں میں یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پہ کوٹ کروں گا پہلی صحیح مسلم 6751 ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہر تقدیر کے مطابق ہے یہاں تک کہ اڈز اور دانائی بھی تقدیر سے ہے یعنی انسان کو جو غربت ہے یا کوئی انسان کے جو حالات ہیں کسی کی نیچر ہے اور انسان کو جو عقل دی ہے یہ بھی تقدیف ہے واقعی ہر شخص کی عقل تو برابر نہیں ہے لیکن اس حوالے سے برابر ہے کہ حق اور بادل کی تمیز آئے گی یہ نہیں ہوگا کہ ایک جو ہے وہ بہت جاہل آدمی جو ہے وہ آگ کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور پڑھا لکھا نہیں ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوگا آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے وہ جو ڈیٹم لیول ہے وہ سب کو عقل ہے. باقی ظاہر ہے کہ بعض بہت انٹلیکچل ہوتے ہیں اور بعض کم لیکن ڈیٹم لیول سب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ہر شخص جو ہے وہ جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے چاہے وہ کوئی موچی ہے چاہے وہ انٹلیکچل ہے ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے تو یہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیسک جو ہے وہ چیز دی ہے باقی تقدیر کے مطابق یہ ظاہر ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ذہین بنایا کسی کو کم اس کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے شاہ ہے دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بخاری میں ایک مسلم 675. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے فطرت پہ پیدا کرتا ہے اور ماں باپ ظاہر زبردستی نہیں مناتے جب وہ شعور کی عمر میں پہنچے تو پھر ظاہر اس کو اختیار حاصل ہے آج کتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اختیار حاصل ہے باقی اس کے جو شاکلہ ہے اس اعتبار سے انسان وہی رنگ ڈھنگ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے لیکن اختیار اپنی جگہ پر موجود ہے تیسی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے یہ بھی بخاری میں ایک ہزار تین سو چوراسی مسلم چھ ہزار سات سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو یہ کافروں کے بچے ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایا ان کے امال کے متعلق اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا امال کرنے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جب ان کو جوانی کی عمر آئی نہیں ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کیا امال کرنے تھے انسان کوئی ہی نہیں جج کر سکتا تو دوسری حدیث میں آتا ہے جو بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے بچہ پاگل اور سویا ہوا شخص تو ظاہر اس پہ تو گریف نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقدیر کی طرف منسوخ کیا اور یہاں پر وہ ایک جو قصہ موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قرآن پاک میں آیا سورت القاف میں کہ ایک بچے کی گردن مروڑ دی خزر علیہ السلام نے اور کہا کہ اس کے ماں باپ جو ہے وہ نیک تھے اور ان کی وجہ سے اس بچے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا تھا تو تیرے رب نے یہ چاہا یہ معاملہ کرے جس سے وہ لوگ اپنے بزرگوں کے خلاف شرح کاموں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں بیسیکلی مسئلہ تقدیر سمجھانے کے لیے تھا موت تو آنی تھی موت تو لکھی ہوئی ہے تو پر اس حوالے سے اس واقعے پہ جو میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر پچپن اے ہے علم لدنی سے متعلق کا وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے موس علیہ اسلام اور خیزر اسلام کا واقعہ بھی بیان کیا چوتھی حدیث صحیح مسلم میں چھ سات سو ہے کہ ایک انصاری بچے کے جنازہ جب گزر رہا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنت کی چڑیا ہے یہ ظاہرہ چھوٹا بچہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنی ہے تو کرو جنت کی ڈگری نہ کسی کو دو بعض لوگ جنت کے لیے پیدا کیے گئے جبکہ اپنے باپ کی پشت میں تھے اور بعض لوگ پیدا ہی دوزخت کے لیے کیے گئے جبکہ وہ اپنے باپ کی پشت میں تھے یعنی الٹیمیٹلی یہ ان کے ساتھ ہونا تھا ظاہر اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً بات کی ورنہ اپنے والی عدیش جو تھی بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بہتر جانتا ہے یہ احتیاط تھی پانچواں کراس ریفرنس سورہ الحجرات کی آیت نمبر تیرہ اور پندرہ اب تیزی سے اسے کور کرتے ہیں تاکہ ہماری گفتگو مکمل ہو جائے یا یاس اے لوگو ان نا خلکنا کم من زکری بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی آدم السلام اور مائی حفا سے وجالا کم شروب قبا اور تمہیں قوم اور قبیلوں میں بانٹ دیا کس لیے لتا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو یہ جتنے قبیلے پڑے صحابہ میں بھی تھے کوئی قبیلہ دوست سے تھا جیسے رہ دوستی تھے ابوسا اشعری اشعری قبیلہ تھا ابو غفاری یہ قبیلہ غفار تھا تو یہ نام لگانا جائز ہے اب جس طرح میں مغل ہوں مرزا لکھتا ہوں اپنے ساتھ تو اس طرح کے نام لکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے صحابہ بھی لکھتے تھے اس طریقے سے کوئی ارائی ہے کوئی چٹ ہے تو اللہ تعالی نے یہ تمام قبائل اور قومیں بنائی تاکہ تمہیں تعارف کیا جائے لیکن اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہونا ان نہ اکرمکم ان اطقاق بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا تم میں سے وہ ہے جو پرہیزگار وہاں دیکھا جائے گا گورا ہے کالا ہے اونچے قبیلے سے ہے نیچے قبیلے سے جو پریزگاری تیار کرے گا تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید سیدنا بلال کو آزاد کروایا عرب کے قبیلے کا سردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اور ایک حبشی غلام کو کہہ رہے ہیں سیدنا بلال دیکھ لیں تو اکرم اکم اللہ خاکاکم اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو پریزگاری والا ہے طولت ان اللہ علیم الخبی بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے طولت العراب آمناہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پینڈو لوگ جو یہ گاؤں والے عربی لوگ ہیں یہ آپ سے آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے الم تنو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے تم ایمان نہیں لے کر آئے ایمان کا احسان جتاتے ہو مجھ پر ولیکن اولو اسلم بلکہ تم کہو کہ ہم تو اسلام لے کر آئے ہیں یعنی ہم نے تصدیق کی ہے اسلام کی ایمان تو بہت الیٹ چیز ہے وہ اعلی درجے کی چیز ہے تم کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ولما ید خل ایمانو فی اور ابھی تو ایمان ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا کیسے داخل ہوگا یہ دیکھ لیں جناب یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے نس اللہ ولفت جب فتح آ گئی تو لوگ جوگ در جوگ دین میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارا یہ مسلمان ہوئے ہیں مومن نہیں بھی ہوئے کیسے ہوگا وہ ان اللہ و اور اگر تم اطاط کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی لا یلت کم امال کم تو اللہ تعالیٰ تمہارے امال میں کسی شہ کی کمی نہیں کرے گا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ان نمین اللہ آ منو ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے بلا ہی اللہ پر و ہی اور اس کے رسول پر سما لم یر پھر شک میں نہ پڑے کمٹمنٹ کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ یکسو ہو کر لگ جائیں وہ جا ہوں بھی ام ویم و امپسیم بھی سبھی اللہ کی راہ میں جہاد کریں کوشش کریں اپنے مال کے ذریعے بھی اور اپنی جان کے ذریعے جان کے ذریعے کیا ہوا قتال میدان جنگ میں اللہ کی رام ہے الا کا مسا دیکھ تو ایسے لوگ اپنے دعوے میں پھر سچے ہوں گے کہ وہ واقعی ایمان والے ہوں گے کیا نشانی ہے کہ وہ شک نہ کریں ایمان لانے کے بعد اس کے بعد اللہ کے حضور کوشش جاری رکھیں اپنے مال کو بھی خرچ کریں اپنی جان بھی جب دینی پڑے تو اسلام کا سمم بونن ہے امین کانٹ کی فلاسفی میں ہائیسٹ گڈ سمم بونم اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں اور یہ کوشش جہاد صرف کتاب کا نام نہیں بلکہ ہر کوشش پاک میں فرقان آیت نمبر فلاد ال اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے جہاد القبیر اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجیے یہ مکی آیت ہے بڑا جہاد کیا ہے دعوت کا کام کرنا لوگوں کو توحید کی بات بتانا اور دنیا کی زندگی کی بے ثباتی بتا کر اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف دلانا یہ ہے ریفرنس نمبر فورٹی النساء نمبر اکتیس اور بتیس یہ بھی شاکلا سے ریلیٹڈ ہے ان تج تنبو کبا ارمات ان اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جو ہم نے منع کیے ہیں نفر آتی کم تو ہم باقی چھوٹے موٹے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے لیکن شرط کیا ہے بڑے گناہ سے بچ رہے ند خل کو اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت اور اکرام والی جگہ یعنی جنت میں بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں اللہ تعالیٰ گنتا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن بڑے بڑے گناہ تو اکثر مسلمان کر رہے ہیں اگر کسی نے سننا ہو میں نے تقریباً بیس سے قریب بڑے گنا گنوائے ہیں صرف صحیح بخاری اور مسلم اور قرآن پاک کی روشنی میں مسئلہ نمبر 18 گنا ہے اور توبہ کا بیان بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث پیش کروں گا کراس ریفرنس کے طور پر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق پانچ سو باون نمبر حدیث ہے زبردست حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو پانچ نمازیں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک پانچ نمازیں اور نماز جمعہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور رمضان ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان تمام کے درمیان جو گنا ہوئے ان کا کفارہ بن جائیں گے اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے یہ ہے وہ حدیث جس کے تحت اکثر جو آتا ہے نا کوئی تسبیح فاطمہ پڑھ لے تو اس کے سارے گنا معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کی جھا کے برابر ہوں تو علماء کہتے ہیں اس سے برا چھوٹے گنا ہے بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں وہ اس حدیث کے تحت ہے ہی مسلم پانچ سو باون نمبر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان تمام گناہوں کا کفارہ نمازیں بن جائیں گی ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اب کو جی میں صرف جمعہ پڑھ لوں لیکن ساتھ شروع ہوا کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو بھائی نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا گنا ہے اب کسی نے اگر ایک نماز بھی چھوڑ دی گنا کبیرہ کیا اس نے ایک رمضان سے دوسرا رمضان اگر بیچ میں نمازیں نہیں پڑی تو وہ خود بڑا گنا ہے تو بڑے گناوں سے بچا جائے گنا نماز چھوڑنے سے بڑا کیا گنا ہوگا صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے اسلام اور کفر شرک اور کفر کے درمیان شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے صحیح مسلم میں سنبید میں فرا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا اپنے عمل سے تو اس نے کفر کیا عقیدے میں مسلمان لیکن عمل تو کافروں والا ہے تو کتنی حیران کن بات ہے تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ بڑے گنا سے یہ کہ جمعہ پڑا تھا جناب چھوٹی ہوگی رمضان رمضان نہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے کتنی خوشخبری ہے اور بخاری مسلم میں وہ بھی حدیث ہے کہ اگر کسی کے گھر کے آگے سے ایک نہر بہتی ہو اور پانچ دفعہ اس میں وہ غسل کرے کیا کوئی جسم میں محل رہ جائے گا تو صاحبہ نے کہا نہیں رسول اللہ تو آپ نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے تو یہ آیت اس کو سپورٹ کرتی ہے بخاری مسلم کی اس حدیث کو اگر بڑے بڑے گناوں سے تم بچو گے نقفرآن کم سکی آتے کم تو چھوٹے موٹے غلام تم سے معاف کر دیں گے مدخنن کریما اور تمہیں داخل کریں گے عزت اور اکرام کی جگہ میں ولا تلا تَتَ بھی اور مت تمنا کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہوئی ہے کوئی کہ فلاں کو اتنا امیر بنایا مجھے غریب کیوں بنایا یہ تمنا بھی مت کیا کرو اسی لیے ہم نے کہا ممنشر سے یہ سکھائی گئی دعا حسد کرنے والے کی برائی سے بھی اللہ کی پناہ مانگی جائے یعنی یہ نہیں ہے کہ حسد کرنے سے کسی کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے لیکن اس طرح برائی سے کہ حسد میں اس درجے نہ چلا جائے کہ وہ انسان کو کوئی فزیکل نقصان پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مت تمنا کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو حالات دیے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب کوئی بہت بدصورت ہے وہ کہ جی مجھے خوبصورت کیوں نہیں بنایا اب اس ٹینشن میں پوری زندگی گزارتے اب کوئی عورت اس ٹینشن میں زندگی گزار دے کہ مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا مرد کیوں نہیں بنایا دے. تو یہ زبردست آیت ہے سورت النساء اور یہ آیت بھی سورت النساء میں آئی ہے ٹھیک ہے جی سورت النساح اور 32 مت تمنا کیا کرو جو اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے کسی پر نصیبت تصب مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ خود کمائیں گے مرد اگر اچھے کام کریں گے تو ان کے لیے اچھا ہے ولیم نسائی نصیب المبت اور عورتوں کے لیے ہے جو وہ کمائیں گے اب اگر ایک مرد ہے اور اس نے عوال اچھے نہیں کیے تو مرد ہونے کی وجہ سے اس کی جان تو نہیں چھوٹ جائے گی ٹھیک ہے اب کتنی دنیا میں عورتیں ہیں جو مردوں سے بہتر ہیں اب کوئی دیکھے سیدہ مریم اور فرون کی بیوی سیدہ آسیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ اور آپ کی بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کے سردار ہیں یہ عورتیں ہیں کروڑوں مرد ان پر رش کریں ان کو شاکراتوں عورت والا دیا گیا اللہ تعالی نے, انہوں نے جو ہے وہ اللہ کو رسپانس کیا مقام حاصل کر لیا تو جو کوئی اس ٹینشن میں نہ پڑ جائے مجھے مرد کیوں بنایا مجھے عورت کیوں نہیں بنایا تو یہ اللہ تعالیٰ رہا ہے مرد کوشش کرے گا اس کے لیے وہ ہے عورت جو کوشش کرے گی اس کے لیے بس بس اللہ سب کے سب اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو بس دعا کرو کوشش کرو ان اللہ کانا بیکلی شی نلیما بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ کوشش کرتے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کوشش قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے دو حدیثیں کراس ریفرنس کے طور پر میں بیان کروں پہلی حدیث صحیح مسلم سے 6774 سیدنا ابو حریر رضی نبی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث ہے جو کتاب القدر چیپٹر تقدیر کے چیپٹر میں آخری حدیث ہے صحیح مسلم میں 51 حدیثیں ہیں اور 51 نمبر حدیث صحیح مسلم میں کتاب القدر چیپٹر میں یہی ہے بخاری میں چھبیس حدیث ہیں تقریر میں لیکن یہ آخری حدیث جو کتاب القدر کی ہے ہر میں, میں بیان کی یہاں بھی بیان کرتا ہوں حضرت ابوی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو قوی مقمن، ضعیف مومن سے بڑھ کر محبوب ہے جو بال و دولت کے اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے کبھی ہوگا وہی تین کا کام بھی کرے گا لیکن سب میں خیر ہے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ نے اگر کسی کو غریب رکھا تو اس ٹینشن میں نہ پڑ گیا کہ میں نیچے رہ گیا نہیں سب میں ہی خیر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاؤک ایبیرا ہر اس شے کے حصول کے لیے پوری کوشش کر جو تجھے نفع دے چاہے دنیاوی یا دینی کوشش کرنی ہے یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھنا ہے کوشش ضرور کرنی ہے دولت کمانا کوئی برا نہیں ہے مال جمع کرنا کوئی برا نہیں ہے. اگر کوئی سگاہ دیتا ہے کوشش کر ہر اس چائے کے حصول کے لیے جو تجھے نفع دے لیکن بط باللہ اللہ سے مدد بھی مانتے رہنا ساتھ ساتھ ولاج اور دیکھنا سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا یہ نہیں پورا سال پڑھے کوئی نہیں اور آخر میں دعا کی اللہ پاس ہو جاؤ انشاءاللہ ضرور پھیلو گے کیونکہ یہ تو کھایا نہیں کیا بسم اللہ پڑھ کے بجلی کی ساکٹ میں دو انگلیاں ڈالیں انشاءاللہ ضرور کرنٹ لگے گی کہیں قرآن و سنت میں نہیں آیا کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساگڑ میں دو انگلیاں ڈال دیں تو بچ جائے گا کہیں نہیں آیا دنیا فیزیکل فینامین آف نیچر کو فالو کرتی ہے کوشش کرنی ہے اور ساتھ آپ نے کائلی نہیں کرنی پھر اس کے بعد بھی اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر یہ کہنا کہ جو اللہ کی مرضی یہ مت کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا یہ اگر مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں پوری کوشش کریں جو سعید علی کا قول ہے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا پوری کوشش کی اس کے بعد کہیں جو اللہ کی مرضی ان لال ہی وا انا اللہ دوسری حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار پانچ سو سولہ زبردست حدیث سعید ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے سواری پر سوار کیا ہوا تھا اللہ پر خوش نصیبی دیکھیں اور مجھے کہا بیٹا میں تجھے کچھ باتیں نصیحت کرنے لگا ہوں انہیں پلے بان بیٹا اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تری حفاظت کرے گا اللہ کے کی احکام کیا ہیں گناوں سے بچنا اور نیکمال اختیار کرنا تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اللہ کے حق کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ یعنی مشکل پریشانی میں تیرے سامنے ہوگا جو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ ہی سے کرنا یعنی دعا کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے اور جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا انہوں نے نہیں کہا یارز اللہ جب میں یہ دریا میں ڈوب رہا ہوں تو میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں اور جو مفتی اکمل صاحب کیو ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو یہ جیلی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جی میں اپنی امی سے روٹی مانگتا ہوں تو یہ شرک ہے اب وہ سے ابھی کے دماغ میں تو کوئی ایسا کیڑا نہیں آیا ان کو پتا تھا اس سے مراد غائب میں مدد مانگنا ہے دعا کرنا ظاہر اس تو قرآن میں حکم ہے تقوا ولا تو آن الزداری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو تو کس کو دھوکہ دیتے اس میں مسئلہ نمبر تھری ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے اور اگر پوری امت جمع ہو کر جب ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ چاہے گا اللہ نے تیرے لیے مقدر جو کر دیا تقدیر میں قلم اٹھا لیے گئے اور اب صحیح سے خشک ہو چکے ہیں یہ بھی تکلیف کے کانٹیکس میں ہے جو تکلیف انسان کے اوپر آنی ہے آزمائش کے طور پر یا اس کے اعمال کی بداشت میں وہ تو آ کر رہنی ہے سورہ یونس میں بھی آیا کاشی فلاح اللہ اور اگر اللہ تجھے تکلیف میں پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اس کے وہ خیر فلاں اور اگر اللہ تعالیٰ خیر کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا رد نہیں کر سکتا اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ علاما جسے تو عطا کرے اسے کوئی لے نہیں سکتا جس سے توگ تو لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ یا منصب کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تیرے مقابلے پر اللہ اگلا ریفرنس 47 زبردست زبردست قسم ہے زمانے کی اب یہ قسم کی حکمت کیا ہے وہ مسئلہ نمبر ایٹ دیکھ لیں یہاں پر میں بتا دوں تو کیا حکمت ایک حکمت صرف ان الانسان لفی خسر شک انسانیت ایز اے ہول ہیومینٹی خسارے میں ہے سارے انسان برباد ہو گئے سوائے چند لوگوں کے ادین آمنو سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور صرف ایمان, ایمان نہیں وہ الصالحات اور نیک امال کیے اور صرف نیک امال نہیں وہ بالحق اور حق کی وصیت کی لوگوں کو بھی حق بات بتائی اور صرف یہ بات نہیں چوتھی چیز سرمپ ہے جب نیکی کا کام کریں گے حق کی بات اٹھائیں گے تو پھینٹی تو لگے گی توا ص اور پھر صبر کی بھی وسیعت کریں کیونکہ امر بالمعروف معروف و نہیں المنکر کا انجام صبر تو ہوگا یہ چار شرائط ہے نجات کی جو صورت الاثر میں آئیں اس پہ پوری گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے نمبر ایک ایمان نمبر دو نیک امال نمبر تین حق بات کی وصیت اور نمبر چار صبر کی وصیت زمانہ گواہ ہے قسم ہے زمانے کی زمانہ گواہ ہے کہ ہر پوری انسانیت گھاٹے میں ہے کیوں یہ وقت ہی زمانہ ہی ہے جس نے یہ سارا منظر دیکھا ہے زمانے نے دیکھا کہ نور علیہ السلام کے مقابلے پر سب لوگ برباد کر دیے گئے سوائے اٹھہتر لوگوں کے زمانہ تو وہی ہے نا سورج تو وہی ہے نا پھر زمانے نے دیکھا لط علیہ السلام کی دو بیٹیاں جو ایمان لے کر آئیں وہی بچی باقی پوری قوم لوت تباہ ہوئی زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا سرونی ڈبوئے گئے اور بوس علیہ السلام کے ساتھی بچائے گئے زمانہ یہ صدیوں سے منظر دیکھتا آ رہا ہے دس ہزار سالہ انسانی تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ زیادہ تر لوگ تو ہے ہی خسارے میں ادینا منو عام السوالحاد و تبا صوبل حق و سب آخری پیج پہ آ جائیں میرا تو آخری آپ کا تو پہلے ہی آ چکا ہوگا تھرڈ لاسٹ ریفرنس نمبر فورٹی ایٹ قیامت کے دن کا ڈراپ سین ہے یہ ٹراپ سین آف دا ڈے آف ججمنٹ سین یہ زبردست آیات ہے سورہ الزمر کا آخری رکو آیت نمبر 68 سے 75 تک وٹوفی کا فور اور سور پھونکا جائے گا جب پہلا سور پھکا جائے گا اس رفیل علیہ السلام پھوکیں گے یہ سور ایک باجہ سمجھ لیں وہ پھونکا جائے گا فسائی کا منفی سماواتی و منفل ارب تو ہر ایک بے ہوش ہو جائے گا سب پر موت کی کیفیت تاریخ ہو جائے گی جتنے زمینوں میں ہیں اور جو زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام چاہے وہ فرشتے ہیں جن ہیں انسان ہے اللہ من شاء اللہ ہاں مگر جس کو اللہ چاہے اور وہ اشارہ ہمیں بخاری اور مسلم میں مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موسلام کیا مت والے دن سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا وہ آگے ذکر آ رہا ہے تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ اسلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے ارش کا پایا جو ہے وہ تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا ان پر قیامت کی بے ہوشی تاری نہیں ہوئی یا وہ مجھ سے پہلے اٹھا لیے گئے اور اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں انہوں نے اللہ کی تجلی سے ایک دفعہ وہ بے ہوشی دیکھ لی ہے تو تمام کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے مر جائیں گے ثم نفض فيه اخرى اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا فاذا هم قيام ينظرون تو سب کے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہوئے شاعر جی وہ عجیب منظر ہوگا خوف کا منظر سب ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہوں گے اللہ اکبر واشرقت الارض بِنُورِ رَبِّهَا اور یہ زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے وہ دیل کتاب اور میزان عمل کے لیے کتاب جو انسان کے نامۂمال کی کتابیں ہیں وہ رکھ دی جائیں گی وہ جی نشا اور نبیوں کو اور نبیوں کی بحاف پہ دعوت و تبلیغ کرنے والے جو شہید لوگ ہیں ان کو بلایا جائے گا بلایا جائے گا وہ کودیا بین اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ وہ ہوں لا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا نبیوں کو پھر اس وقت حق دلایا جائے گا کہ آپ کے نام ماننے والوں نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیے آج بدلہ ملے گا اور صرف نبی نہیں بس اور جو بھی اس نبی کی گواہی کے لیے لوگ کھڑے ہوئے کیا مت تک کے لیے جو بھی نبیوں کی دعوت لے کر کھڑا ہوگا ان کی دعوت کو آگے پھیلائے گا وہ بھی مبفیت کل نفسم ماہلت اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا یہ بھی جبری وہ عالم بیما فلون اور اللہ کو خوب علم ہے جو کہ وہ امال کرتے ہیں وہ سیخ اللہ کفر جہنما ظمر اور دوزکیوں کو ہانکا جائے گا گروہ در گروہ دوزف کی طرف اسی کی وجہ سے الزمر ہے زمر کہتے ہیں گروہ کو یعنی پارٹیوں کی شکل میں اور باقی دنیا میں بھی آپ دیکھیں پوری پارٹیاں بنی ہوتی ہیں پورے گینگ ہوتے ہیں برائی کے کافروں کو غلام کادیانی بھی شامل ہوگا لیڈ کر رہا ہوگا اور پیچھے اس کے وہ سارے گمراہ شامل ہوں گے فیرون آگے لیڈر ہوگا پیچھے سارے اس کے شامل ہوں گے گروہ تر گروہ ہاں جائے گا کافروں کو کی طرف حتی اذا حت یہاں تک کہ جب وہ دوزک کے قریب پہنچیں گے تو دوزک کے دروازے کھولے جائیں گے آ جاؤ بچو جی قال الم خزن اتوہا رسولمن کم تو وہ جو دوزک کا داروغا ہے دروازے پہ ڈیوٹی دینے والا مالک اس کا نام ہے قرآن پاک میں ہے. کہے گا بھائی کوئی اللہ کا رسول تمہارے پاس نہیں آیا ایسا یتلون تم تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتا ہو ہوا اور تمہیں ڈراتا ہو کہ آج کے دن تمہیں اللہ سے ملنا ہے وہ کسی نبی نے کسی پیغمبر نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے اللہ اکبر کالو بلا وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں ولا کن حق کلی مت الزابی لیکن اس وقت کیا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے جو کلمہ تھا وہ کافروں کے حق میں سچا ثابت ہو گیا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کو ڈینائی کیا تھا ان پر وہ کلمہ ہو کر رہا لیکن گئے خود وہ صورت الملک یاد کر لیں وہ کال الحکوم سید اگر ہم دنیا میں عقل استعمال کرتے اور بات سن لیتے تو آج دوزخمینا ہوتے فاطر بہم مصفاب سعید انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اطراف کر لیا ان پر پھٹکار ہو دوستیوں پہ آبا جہنم خالفی ہا کہا جائے گا دوزک کے دروازے کھول دو ہمیشہ اس میں رہیں گے سبت و تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا یہ ہے اصل وجہ تکبر انہوں نے کیا تھا تکبر کیا کیا تھا صحیح مسلم کی حدیث بالکل ایکسپلور کرتی ہے ایشو کو صحیح مسلم انٹرنیشنل کے مطابق 265 نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے بر... کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو جب بات حق پتہ چل جائے اور تم اس بات کو نہ مانو یہ ہے تکبر اور دوسروں کو حقیق سمجھو یہ جو آیا ہے نا یہ پھر سا مسول متقبر کیا ہی برا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کا تکبر کرنے والے کیا دنیا میں جنے کتاب و سنت کا حق پتہ چلا اور انہوں نے قبول نہیں کیا وہ ہیں متکبر حق بات سے اناد کرنے والے چاہے وہ مولوی ہو چاہے عام آدمی ہو سیق الب بہ الجنتی اب وہ سائمل کنٹراسٹ آ رہا ہے جنتوں کا ذکر اور جنتیوں کو بھی لے جایا جائے گا ان کے رب کی جنت کی طرف گروہ تر گروہ یہ بھی گروہ کی شکل میں ذہر دنیا میں چاہے وہ انبیاء ہوں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد انبیاء کے بحاف پہ جتنے لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان بزرگوں کی عبادت کرنے کے لیے نہیں نہ وہ بزرگ اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اپنی بابرت کروانے کے لیے نہیں میں ان علماء حق کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں تو وہ گروہ در گروہ جائیں گے کیوں نہیں ہوگا امام بخاری کے ساتھ ایک گروہ ہوگا امام مسلم کے ساتھ ہوگا امام عریفا کے ساتھ ہوگا امام شافی کے ساتھ ہوگا وہ خالی چار نہیں ہیں وہ سارے بزرگوں کے پاس آج کے بزرگوں کے پاس بھی ہوگا جو ہیں سہی القیدہ لوگ میرے کو نہیں پوچھنا کہڑے تھے انہوں نے پتا اچھا تو ان کو بھی جنت کی طرف لے جایا جائے گا ہتا ادا جا وہ ابو یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے دوستیوں کے لیے آیا کہ اس وقت کھولے جائیں گے اور جنتیوں کے لیے پہلے کھلے ہوں گے ویلکم وانگ ویلکم ان کے لیے ہو رہا ہے وقال الحم خزن اور وہاں پر اس نے کیا کہا تھا اس خزانچی نے دوزخ کے جو دروغے نے اور تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا یہاں پر جو ہے داروغہ رضوان جس کا نام ہوگا وہ کہے گا سلام علیکم تم پر سلامتی ہو, اے جنتی ہو طب تم, اور تم کتنے اچھے رہ گئے کتنے اچھے رہ گئے فد خلوہ خالدین اب داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے وکال الحمد اللہ الزی صدم اور اس وقت وہ کہیں گے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا وعدہ کیا نبیوں کے ذریعے وعدہ کیا تھا کہ میرے ماننے والوں کو جنت ملے گی اور نافرمانوں کو فرمانوں کو ہمارا وعدہ پورا ہوا وہ او رسنگل اردا نہ تب او منل <الْجَنَّة> اور اس نے ہمیں وارث بنا دیا اس جنت میں جہاں پر ہم جہاں چاہے رہیں حیث نشا جہاں پر ہماری مرضی ہو وہاں پر رہیں فجح اجر عاملین کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا دودھ پینے والے مجموعوں کا نہیں عمل کرنے والوں کا اپنی مرضی سے ہی جا ہے انسان ول کماتا ہے اللہ تعالی کی مرضی جو ہے اس پر عمل کرنے والوں کا وطر البلائی کا من حول ارش اور تم دیکھو گے فرشتوں کو اس دن اللہ کے عرش کے گرد ہلکا بنائے ہوئے ہوں گے یو سب بہن اپنے رب کی تصویر کر رہے ہوں گے جو بخاری اور مسلم میں آتی ہے سبحان اللہ و سبحان اللہ و بالحق اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ وقیل الحمد اللہ رب العالمین اور ہر طرف سے پھر یہی آواز آ رہی ہوگی ڈراپ سین قیامت کے دن کا الحمد رب العالمین الحمد اللہ رب العالمین یعنی یہ مومن کی شان ہے کہ وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا مومن یہ تیرے امال ہے تیرے امال ہے وہ قدر ہے نا اسی حدیث میں میں نے ان اینڈ کرنی آج کی روفتگو میں آپ کو سناؤں گا اینڈ پہ زبردست تو اللہ تعالیٰ بنوار ہے کہ کیا ہی اچھا اجر ہے اس وقت پھر سب لوگ کہیں گے الحمد رب العالمین ایک بندے وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے یا اللہ تیرا شکر ہے جنتی جنت میں پہنچ کر کہیں گے تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا, وما دیا لولا ان اللہ ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ سکتے جب کہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی اس کے ذریعے ہمیں ہدایت دی لقد جاعت رسول ربی نہ وہی بات آ گئی بے شک ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے بالحق حق کے ساتھ جو سورہ بلی اسرائیل میں آیا وہ بالحق کی انگ زل نہ ہوا کی نزل اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازر کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری حق کی پروپریٹ ٹرانسلیشن ہے پرپزفل بابقصد کتاب ہے یہ تو رسول حق کے ساتھ آئے تھے کہ دنیا کی زندگی آرزی ہے آخرت میں اللہ کے زور پیش ہونا ہے تو آج تو فیصلہ ہو گیا ونتل کمل جنت او رست مو ہا باکن تم تاملون جنتی تو کہہ رہے ہوں گے اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر اور اللہ کا کہ رہا ہوگا اللہ کی طرف سے ندا کی جائے گی انتل کمل جنت او رست مو ہا باک تم تاملون اللہ نے تمہیں اس جنت کا وارث کیا ہے تمہارے عمال کے بدلے میں کتنا کدرشناس ہے وہ انسان کہے گا اللہ تیرا شکر ہے اللہ کہ تمہارے اعمال ہے انسان کہا یہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ کہ وہ تمہارے امال ہیں اس لیے میں کہتا ہوں اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز امام کی دولت اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ انسان کی ول میں کہتا ہوں یہ انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے جو زبریل کے پاس بھی نہیں ہے جبریل اسلام اللہ کے فرما بردار ہیں تابع فرمان ہیں اپنی ول سے نہیں اللہ نے ان کو باؤنڈ کیا ہے ایک انسان فرشتوں سے بہتر اس لیے ہے کہ وہ اپنی دل سے اپنے رب کو چوائز کرتا ہے انسان ابھی آفانی تقویم بے شک ہم نے انسان کو بہترین اٹھان پہ اٹھایا ہے یہ وہ دولت ہے جو کسی فرشتے کے پاس نہیں ہے اگر کوئی انسان اس دولت کو یوٹیلائز کر لے وہ ڈاکٹر اقبال نے جو کہا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ وہ بالکل صحیح کہا یقین کریں یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان اپنی بل سے اپنے رب کو چائز کرے اور دیکھیں انسان تو کہہ رہا ہوگا یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی سب کچھ یہ انسان اپنی آرٹی کا اظہار کرے گا اللہ کہے گا ہم نے تمہیں وارث کیا تمہارے امال کے بدلے میں اتنا قدر شناس ہے وہ اسی میں وہ حدیث اب آپ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس آہد کو لوگوں نے کوٹ کیا آدھی آدھی آیتیں لکھ کے جبریاں نے کہ جی اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پہ ہوتا ہے دیکھو نا جلدی کہیں گے اللہ تو اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو اور بھائی یہ تو ہے کہ انہوں نے اپنی کوشش کی وہ اللہ فینا اللہ حدینا سورت البوت کیا آخری آیت جو لوگ ہماری نامے کوشش کریں گے ہم ان کو ہدایت دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت پوری تو پڑے کہ وہ ندا کی جائے گی اللہ کی طرف سے اور تمہارے عمل ہیں اللہ تو یہ کہنا چاہیے تھا ہاں میرے بندوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو میں زبردستی تو انہوں نے جنتیش بارہ سٹیا نہیں اور تمہارے اعمال ہیں جو تم نے خود کیے تھے انسان کے پاس وہ سب سے بڑی دولت جس کی وجہ سے وہ اللہ کو چائز کرتا ہے الحمدللہ اس کانٹیکس میں دو حدیثیں سناتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفکن الحدیث صحیح بخاری چھ اور صحیح مسلم سات زبردست حدیث آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی بڑی ضرورت ہے آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے امال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس سے بات پر چلی امال اور رحمت دونوں ساتھ ساتھ یہ مطلب نہیں کہ خالی رحمت یا خالی امال یہ آیات کو بھی سمجھیں کہ جو اس میں آیا کہ اللہ کی رحمت ہوئی مراد یہ امال کے بعد رحمت کیوں انسان کوئی بھی پرفیکٹ امال نہیں کر سکتا انسان کی جو کمزوری کی کمپنسیشن ہے وہ اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی اس کو دنیا میں سمجھیں جو کسان بیج بوتا ہے اسی پہ جب جب وہ بو لیتا ہے تو جب اس پہ رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اسی زمین میں سے ہی فصل نکلتی ہے نا کہ اگر بیجی نہ بویا ہو تو رحمت کی بارش فصل نکالے گی دسو ہاں تو پاگل کسان بھی ہونا وہ بھی نہیں ہے یہ گل منے گا پاگل کو بھی پتا ہے نہ کے راستے نہیں کھانا منہ کے راستے کھانا ہے نا پاگل بھی تو روٹی کھاتا ہے تبھی تو زندہ ہے دنیا میں پاگل اپنے انسٹنگ میں ہے نا اپنی شبلت میں ہے نا تو اب دنیا میں اگر کسان وہ اسی طریقے سے ہم بھی نیک امال بوتے ہیں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اور کیا مت اللہ دین فصل ہمیں ملے گی رحمت کی ضرورت اس لیے کیونکہ اکثر شیتان وسد راجا جی نیک امال ہی کرنے پھر اللہ کی رحمت کی ضرورت ضرورت ہے ہمارے امال پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں اور رحمت اسے پرفیکٹ کرتی ہے اس کی کمزوری کو دور کرتی ہے اور سورہ فاتم میں آیا گیا اگر ہم لوگوں کو ان کے اعمال پر پکڑنا شروع کریں تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا سلامت نہ جوڑے نماز چھوڑی تھی اسی وقت جسم کے اوپر فالش گرتا اور انسان چلنے کے قابل نہ رہتا اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا انسان ڈھیل اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے اور سورہ سجدہ میں آئے ہم دنیا کی زندگی میں تکلیف دیتے ہیں شاید ہماری طرف یہ پلٹ آئے تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے دوسری حدیث صحیح مسلم چھ ہزار پانچ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہی شکل اور مال کتنے نورانی چہرے والے بزرگ اتنا ہی بڑا گستاخ اتنا ہی بڑا مجرے شکلوں سے دھوکا کھاتے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو آپ یوگیوں کو دیکھیں وہ بڑے بڑے خوبصورت ہیں تو ہم دیکھتے ہی دو چیزیں ہیں شکلیں اور مال اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنی شکلوں داڑیوں پگڑیوں اور تصبیوں سے پبلک کو اچھا خاصا دھوکا دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دل ہو رہا کو دیکھتا اندر ہے اندر نیت تھی کہ نہیں نمن جو بخاری کی پہلی حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے یہ چیز ہے جو اندر کی کسی کی ول کیا اس کی نیت تھی اس پر قبول ہوگا اور امال کو دیکھتا ہے خالی ہولی دودھ پینے والے مجنوں نہیں امال کو امال بھی کرنے ہیں نماز بھی پڑھنی ہے حلال کرنا ہے حرام سے بچنا ہے وہ ساری چیزیں شریف ادخلفصل مکاف اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ بھائیو اتنی کڑوی باتوں کے بعد اب آخری آیت کسی کے ذہن میں اگر یہ وسوسہ آئے کہ اللہ نے کس مصیبت میں ڈال دیا نہ وہ پیدا کرتا اور نہ ہمیں اس تکلیف سے گزرنا پڑتا یہ اس کے لیے آیت گالی ہے سورت الانبیاء آیت نمبر 23 آخری کراس ریفرنس نمبر 50 لا یوس عما يفعل اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا وہ اور اللہ کے علاوہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ ہے اصل بات یہ ہے تقدیر کے مسئلے کو کنکلوڈ کرنے والی بات کہ یہ سارے کا سارا نظام اس نے کیوں بنایا اس سوچ میں انسان نے پڑھنا ہی نہیں ہے اس کو تو آپ تین طلاقیں دے کے چار تقدیریں پڑھ کے دفنا دیں اس خیال کو اور اس مسلسے کو یہ جو کچھ ہے پریکٹیکلی موجود ہے اب وہ آخری حدیث جس پہ میں نے کنکلوژن کرنی تھی وہ میں سناتا ہوں آپ کو لفظ ب لفظ ایمان تازہ کرنے کے لیے صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 6572 مشکات میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2326 حدیث قدسی ہے حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے اور فرمان اللہ کا ہو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی صحیح مسلم کی زبردست حدیث قدسی ہے اور ایمان تازہ کرنے والی الحمد دس باتیں اس میں ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ریفرنس سے ذرا یہ سنتے جائیں رکت انگیز حدیث ہے حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا یہ فرمان ارشاد فرمایا حبی سے خود سی رابی کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل دس باتیں نمبر ایک اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیتا ہوں لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو ظلم نہیں کرنا اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا کسی کو مرد بنا کے عورت بنا کے غریب بنا کے امیر بنا کے یہ صرف ازمائش ہے نمبر دو اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت عطا کروں تو مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت اطا کروں گا تو دعا کا کنسپٹ تو ختم ہی ہو جائے اگر کوئی کہے کہ جو بھی تقدیر میں ہے وہی ہونا ہے ہدایت مجھ سے مانگو اور ہم مانگتے ہیں ہدایت میں ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہر نماز میں سراط المستقین سراط المخوب علی آمین یہ تو دعا مانگنی ہے آپ نے ہدایت مجھ سے ہر وقت مانگتے رہو نمبر اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر بیٹھ کے کوئی اللہ مجھے کھانا نازل کر دے اوپر سے نہیں کوشش کرنی ہوگی تو اسی طریقے سے جو پہلی بات گزری کہ ہدایت مجھ سے مانگو تو ادھر بھی کوشش کرنی ہوگی یہ تو نہیں کہ اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہے زبردستی کو کرنا ہے ورنہ تو یہاں تو اللہ نے ہمارے منہ میں روٹی ڈالے ایسا بھی نہیں ہوگا کوشش شرط ہے فیزیکل فینومینا آف نیچر اس کو کرنا ہے دنیا فیزیکل لاز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کوشش کرتا ہے دع لائز کرنی ہے نمبر تین اے میرے بندو اچھا یہ نمبر تین تھا دو پہلے ہو چکا تین اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا نمبر چار اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس سے میں لباس پہناؤں تو مجھ سے ہی لباس طلب کرو میں تمہیں لباس پہناؤں گا لیکن کوشش کرنی ہوگی ظاہر ہے کہ گھر بیٹھے میں تو نہیں آپ کو کسی نے پہنا دینا لباس کوشش کرنی مانگنا اللہ سے کمٹمنٹ کے ساتھ یعنی اسباب اختیار ہی کرنے ہیں اور نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی ہے یہ ہے اس کا مطلب جو کہ جبریا نے کچھ اور سمجھ لیا نمبر پانچ اے میرے بندو تم رات دن خطا کرتے رہو میں تمام گناہوں کو بخشتا رہوں گا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا نمبر 6 اے میرے بندو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے تم مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے اور تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو نمبر ساتھ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان تمام جن سب کے سب اس پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے پرہیزگار ہے تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا سارے ابو بکر صدیق بن جائیں اللہ کی شان نہیں بڑھے گی اس کا بدلہ انسان کو اختیار دیا گیا نمبر آٹھ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تم سب سے زیادہ گناگار شخص کی مانند ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی سب بن جائیں ابو جہل مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا نمبر نو اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں میں ان میں سے ہر ایک کی خواہش کے مطابق اسے عطا کروں گا اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے آتی ہے سب مانگنا شروع کر دیں میں دوں گا دیکھیں ملینز اینڈ ٹرلینس آف سپیشیز اور مخلوقات کی اللہ تعالیٰ رزق پورا کر رہا ہے اور وہ دیکھ لیں تو آپ مسئلہ نمبر 103 میں پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر رزق اس زمین کے اندر ہی اس تمام مخلوقات کا رکھ دیا ہوئے اور نمبر 10 یہ ہے وہ بات جو تقدیر کے مسئلے کو کنکلوڈ کرے گی دسویں بات اس میں بھی مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے اے میرے بندوں یہ تمہارے ہی امال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا اور میں تمہیں ان امال کا بدلا دوں گا لہذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد کرے اور اگر اس کے برعکس پائے تو اپنی ہی ذات کو ملامت کرے یہ نہ کہے کہ جو اللہ نے کروایا یہ ہے وہ بات یہ ہے جو چیز ایک نیک آدمی کو اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ نیکی کا کام کرے کہے الحمد الحمدللہ اور اگر برائی کرے تو اپنی ذات کی طرف منسوخ کرے اللہ کی طرف منسوخ نہ کرے اگرچہ پوٹینشلی نیکی اور برائی کی قوت ولا قوت اللہ بلّا اللہ ہی نے ہوئی ہے لیکن کہا گیا اگر تم کوئی نیکی کرو تو اللہ کی ہم بیان کرو اور اس کے برعکس کرو تو پھر اپنی ہی ذات کو ملامت کرو جس طرح کے میں نے بیان کیا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے محنت نہ کرنے کی وجہ سے تو ٹیچر کو بلیم نہ کرے اس کے اپنے کرتوز ہی اس کے سامنے آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کر دے